يا أيها النبي اصق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان ليمن حكيما وتبي با يوها اليك بالربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا احزاب مدنی صورت تہتر آیا تو نو روپئے نزول میں نوے ہیں سورہ عمران کے بعد نازل ہوئی اور موجودہ ترتیب میں تینتیسویں صورت قرآن کریم کی ماقبل کی صورتوں میں اللہ کی وحدت اور فردت ہر طرح شرک کی نفی رسالت معاپ کی حمایت اور حقانیت قرآن کا اعزاز اور متعلق مسائل تھے اس صورت میں بھی چار دعوی ہے اتقل اس کا نتیجہ یہ کہ ودا تو کے ان کا فری دوسری وقت بھی مایوہ نہیں قبر رب وہی کا اطباع ضروری ہے وتوقال اللہ اللہ رب نمین پر بھروسہ کیجیے وقفا بلّہ وکیلا تمام کاموں کا ذمہ دار صرف رب الزن سورت کا مقصد اسلام الماشرہ ہے اور معاشرے کی تمام خرابیوں پر تقریباً قدغن لگایا ہے مثلاً کسی کے متعلق یہ سوچنا کہ اس کے دو دل ہے بڑا بہادر رہے فرمایا اگر دو دل ہوتے تو پھر دو معبود بھی ہو سکتے دل بھی ایک ہی ہوگا اور معبود بھی ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے یہ کہ ایک شخص کو کسی نے بیٹا کہا اور بیٹے جیسے برتاؤ شروع کیا یہاں تک کہ اس کی بہو کو اس کی بیوی کو بہو کی طرح حرام سمجھنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ خالص تمہاری زبانی جمع خرچ ہے ایک معاشرتی خرابی کی اصلاح فرمائی کیونکہ اصل نسب متاثر ہوتا ہے پھر یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جنگ خندق کا بخاری کہتے ہیں سن چار ہجری ہے جمہور کہتے ہیں سن پانچ ہے کیونکہ دو میں بدر ہے تین میں او بدے پانچ میں خندق ہے سلمان فارسی کے مشورے سے مزید منورہ کی حفاظت کے لیے ایک طرف خندق کھو دی گئی جہاں سے مشرقین کے آنے کا ڈر تھا چھبیس کلو میٹر طویل خندگ ہے اور بیس زرا اور کئی چالیس اور بیالیس جرا چوڑی ہوتی تھی اس درمیان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہے وہ مساجد خندک کے نام سے ترکی نے محفوظ کی تھی اور مشرقین نے قبائل جمع کیے تھے اور ان کو کہا کہ یہ پیغمبر اور مسلمان ہم سب کے لیے خطرہ ہے بہتر ہے کہ ان سے جوائن چڑھا بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑائے اور تمام قبائل کو مشرقین نے لالچے دی دی اس وجہ سے اس کا نام احزاب رکھا گیا ہے عز کی جمع ہے دائرہ ہے ان اس صورت میں تفصیل کے ساتھ غز خندق کا واقعہ ہے کچھ ضمنی مسائل بھی ہیں بی بی صاحبات نے پیغمبر سے نان نفکر کا مطالبہ کیا تھا ہتالیٰ نے اس میں ان کو تخیر دی یا نبی لو تکلیفیں گزارو یا چھوڑو پیغمبر جاؤ ان کی ہمیشہ کے لیے اصلاح ہوئی. اپنی بہو کی طرح نپال کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا تھا زینب کیا نکاح پیغمبر سے کرایا اس رسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اور زید ابن ہارسا کا کہا کہ یہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے بیٹا وہ جو پیدا ہو اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں بارہ کے قریب مسائل ہے جن کی اصلاح فرمائی گئی <تصفيق> ماں قبل سے روبوت واضح اے نبی اللہ سے ڈرو پرواہ نہ کرے کافر و مناف کو کی شاید یہ رکاوٹ ہو ان اللہ کا نہ علی منہ کی ماں بے شک اللہ علم و حکمت والے وہ تبھی مایوہ رب میں اتباع کیجیے جو وہی آتی ہے آپ کو رب کے یہاں سے ان اللہ کا نہ بھی ماتا بے شک اللہ تمہارے امبار سے خبردار ہیں وہ توقع اللہ بھروسے کیجیے اللہ پر و کفا بلّہ وکیلا کافی اللہ کا احساس یہ مقدمہ تھا اور یہ دعوی تھے چار کے قریبی تک اللہ ولا تو تیل دو وقت ابھی تین وتوکل چار یا و کفا بلّہ کچھ ہوتا کہ اب چار مسئلے اس پر متفر نہیں ہیں پہلا مسئلہ ماں جال اللہ ہوجول خلبئی نے بھی جو بھی نہیں بنایا اللہ نے کسی انسان کے دو دل اس کے پیٹ میں اگر دو دل ہو سکتے تھے تو دو معبود بھی ہو جاتے ہیں ماں جالا زوا جب کو ملائی تو اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں دو پیر دیے دو آنکھیں دیئے دو کان دیے تو دو دل بھی دے دیتا پھر دو زمانے بھی دے دیتا ایک سے کہتے لائنا ہے دوسرے سے انکار کر لیتے تھے نہیں ہو سکتے تھی جو کام ایک کا ہے وہ دو نہیں کر سکتے اور اسی کو حکمت تقویم کہتے ہیں حکمت تکوین <سؤال> وہ ماں دوسرا مسئلہ وہ ماں جانا ازوا جقم اللہ تو ظاہر ان میں ہوں <کو> اور نہیں بنایا ہے تمہاری بیویاں وہ جن کے ساتھ زہار کرتے ہو واقعی تمہاری ماں ماںانے جائنیت میں اگر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ انت ال کا ظاہر امی یا انت ال کا بتن امی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> محرمے تابیدیہ جیسی ماں بہن ان کے آزائے مستورہ میں سے کسی اوزے کے ساتھ تشویج ہے یاد رکھنا انت المی یا وج کے کہ کا وجہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا آزائے مستورہ جو ماں کو بیٹے سے چھپانا ہے وہ پیٹ ہے پیٹ ہے, پیٹ ہے، فرج ہے فخض ہے یہ ایسا کا پردہ ضروری ہے اور وہ عورتیں بھی ہیں تمہاری جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو نہیں بنتی تمہاری مائیں دو وما جالا ادیا کم اور نہیں ہے تمہارے لیے پالک تمہارے واقعی بیٹے تین دال قولکم کوم افواہ کم غلّہ یقین الحق ہو السبیل سے سبل ادو ہم کو باپ کے نام سے واقس و اللہ اللہ کے یہاں انصاف ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ استاذ طالب کے بیٹے اور طالب علم استاذ کو کہتے ہیں ابا سہارنپور کی اردو میں ہر عالم کو بڑے ابا کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی زیر باق آیا ہے مفتی موم شفیع نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ نہ کہنا بہتر ہے فعلم تالم ابا اگر ان کے باپ معلوم نہیں ہے تمہیں فائی اقوام حکم بس بھائی ہے دین کے رشتے سے وہ موالی کو اور تمہارے دوست آخر یہ بھی تمہارے بھائی دوست بھلے سالے کم چنا ہو نہیں پر وہ بال موالی بولا کہ جب میں غلام کا ترجمہ بھی صحیح ہے کہ تم اس کو بیٹا باقی نہ سمجھو بس غلام تو ہے اور نہیں ہے تم پر ہے تیرا فیما اختلا تم وہ جو غلطی کر گئے اس بارے میں ولا کمت آم مدد کلو لیکن جو ارادہ دل سے کہو وہ نہیں ہوگا وہ اللہ غفور الرحیمات اب یہ چوتھا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کے دو حصے النبی اولا بلمو من حسین پیغمبر زیادہ نزدیک کے مسلمانوں کو ان کی جانوں سے وازواج ہوم اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ایک مسئلہ پیغمبر سے متعلق ہے کہ پیغمبر مسلمانوں کے نزدیک ان کے آبا و اجداد سے بڑھ کرے اور پیغمبر کی جو عزت و ناموس ان کی بیویاں ہیں وہ امت کے لیے کبھی بھی حلال نہیں وہ مائیں اور مسلمانوں کے آپس کے رشتے وہرحام باد ہوم اولا باد فی کتاب اللہ رشتے دار بعض کے زیادہ قریبیں اللہ کے قانون میں من المومنی معماجرین مومن و معاجروں سے یاد ہے کہ پیغمبر نے مواقع کی تھی ان کے درمیان بھائی چارہ اسے ختم کر رہے ہیں فرمائے اب اصل وارث ہوں گے اللہ انتفا نو الاء معروف مگر یہ کہ تم کرو اپنے حلیفوں کے ساتھ احسان کا نظار کفل کتابی مستورہ یہ سب لوگ محفوظ میں طے ہے اللہ ہو جو مسئلہ طے ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے کبھی اس امت کا کبھی گزشتہ امتوں کا فرما یہ تمام امتوں کا ہے وحیدا خزنہ میرن نبی نمسا کا اور جب ہم نے لیا تھا پیغمبروں سے پکا وا وَمِنْكَ کا اور آپ سے بھی ومنو ہو ابراہیم و موسا نو ہو ابراہیم سے وہی سب نمر عیسائی سے کیا مسئلہ تھا یہی مسئلہ تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن وارث اصل رشتے داروں کے اس بھائی بندی سے ایک مسلمان دوسرے کا وارث نہیں بنتا سمجھ گئے جیسے نیپال کو بیٹے کہنے سے وہ واقعی بیٹا نہیں ہے اور نیپالک کی بیوی اپنی بہو کی طرح واقع تن حرام نہیں ہوتی مسائل آپس میں جڑے ہوئے واق نامن ہوم عیسا کن غلیزہ اور لیا تھا ہم نے ان سے پکوا تھا تاکہ پوچھے خدا سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وہ آحت دل کافری نظاب اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک اشارہ سمجھ گئے سورت احساب ہے نا مشرقین کی پٹائی ہو رہی ہے تو فرمایا میں نے ان کے لیے انتظام کیا ہے ابھی تمہارے ہاتھ سے اور آگے آ کر کے جاننا چنانچہ احساب شروع ہو رہا ہے یا منو اے مسلمانو اس نعمت اللہ علیکم یاد کرو خدا کا اقسام تم پر اس جات تم جنو جب آ تم پر لشکر مشرکین کے ابو سفیان اور اس کے ساتھی منو کو ریگا فارس ایارسل علیہ مریحن ہم نے بیچ دی ان پر ہوا باد سبھا وہ جنو تن لم تروہا اور ایسے لشکر کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے وہ کان اللہ حبما تاملون بصیرا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے تھے اس جاؤ کم منفو کے کمب بات سنو ایک لشکر مشرکین کا آیا اوپر سے یہ بجال ہے اور ایک لشکر مشرکین کا آئے نیچے سے یہ بسفیان کا قابلہ تھا مگر یہ موقع بدر ہے یہ ہندک نہیں ہے قرآن کی عادتیں پرانی باتیں یاد دلا دیتا ہے کہ پہلے بھی ہم تمہاری مدد کر چکے تھے تم تو مشرقین کے نر گئے اور بعض محسرین کہتے ہیں کہ نہ یہاں پر من فوق کل سے مراد مشرقین کی آمدیں خندق کے موقع پر ومن اسم المن کل قبائل عرب کی آمدیں بنوساد بنو حد بنو کا وہ زاغ تل اور جب آنکھیں چندیا گئی آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر دوسری طاقت آ رہی اور وہ طاقت اس سے زیادہ ہے تو آنکھیں کام نہیں کرتی خراب ہو جاتی اس کو کہتے ہیں آنکھ کا جانا سر کی ابری تھی وہ بلاغت اور پہنچنے لگے دل ہنسوں میں وہ تو جنون اور گمان کرنے لگے اللہ پر برے گمان عنان کب تل علم و پر آسمائے گئے مسلمان وزل ضلع شدید ہلاکے رکھ دیے گئے سخت ہلاکت وز یقول المنافکون جب کہنے لگے منافق لوگ ولجی نفی قلو میں اور جن کے دلوں میں بیماری تھی ماں وادن اللہ و اللہ غرورہ نئی وعدہ کیا اللہ و رسول نے مگر دھو کے کہا خالص ہمیں مارنے کا وقت توبہ وہ ذکالت تو عائف تم اور جب لوگوں نے کہا یا اہل یسربا اے مدینے کے لوگوں مقام کم تم نہیں ٹھیل سکتے فرجیو بھاگو وہ مدینے والے بھاگنے والے تھے توبہ وہ استاذن و فریق من نبیہ اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں پیغمبر سے یقینو نہ ان بجو تو بے شک ہمارے گھر خالی ہے آج بھی کہہ رہے جی گھر پر کوئی ہے نہیں گھر تو گرو ہی کے لیے تو چوکی دارہ کرتا ہے روزہ بے شک ہمارے گھر خالی ہے ہما ہی پیا ہو کوئی گھر خالی نہیں کوئی دوں نہ اللہ نہیں چاہتے مگر باگنا ہاں ہاں ہاں ہا کیسے پردے اٹھاتا ہے مراد وہ آج بھی وہی نقشہ ہے یہ میرے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں نا کبھی کبھی جب بہت وہ ہوتا ہے یار زمرا تو سو ہے سویل ہے نشب سویل ایک زمانے میں ایک اختلاف ہوا تھا سابقہ ایک کمیٹی تھی اچھی کمیٹی تھی لیکن یہاں ایک راہب آیا اور اس کے کہنے میں وہ آئے اور اس نے اندر اندر سے یہ خیال کا نوجوان آدمی یہ غیر قوم کا ہی جائے گا میں ہوں اور میرے مزے ہوں گے آئے آئے ایک آدمی نے اس موقع پہ شہر کا کچھ اہل جنو اور بے وفا میں کھانے کو توڑنے آئے تھے پتھر کو دیکھ کر چھوڑ گئے کہنے لگے یہ مشکل کام ہے توان اللہ توان اللہ, توان اللہ تو پیسہ یہ ہوا کہ مجھے کہا آپ مغرب خود پڑھا لے مغرب میں جب آم دنوں میں تو آسان جب آپ ٹائم نہیں ہوتا یہ تو آرام سے آ رہے تھے اور یہاں ہمارے دور تک وہ بیٹھے ہوئے میں جب مغرب کے لیے آگے ہو گیا تو ایک آدمی نے مجھے کہا آپ نہیں پڑھا سکتے یا جی میں نے الوہیت میں نے الوہیت کا زور دیکھا ہے کہ واقعی الا الا ہے میں نے اس کو اس سے دیکھا میں نے کہا پیچھو ڈھو تم مجھے روکنے والے ہیں وہ تو بالکل بے اختیاروں کے سب میں گر گیا یہ معمولی بات نہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اس کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا پستول لے کے اور کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو اور نہ بغار کرتا ہوں تیرے اندر میں نے کہا بابو پستول لے کے آئے لا الہ الا اللہ روزہ ہے مسجد ہے قرآن میں اس کو نہ پہلے جانتا تھا نہ آپ جانتا ہوں تم کو میرے تمام لوگ بعد میں آئے ساتھی ساتھ ہی سب ہے دادا پورے خاص پہنچ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آئے کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے خدا کی قسم اللہ کی مدد پر ایمان رکھو وہ تمہیں ہر شان اور شوکت سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ یہ کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہے نہیں ہے وہ خالی اور یہ نہیں چاہتے مگر باگنا ولو تو خلط علیہ نقطاریہ اگر دشمن کی فوجی آ گئی ان پر کناروں سے سم سلفتن تھا پھر ان سے پوچھا جائے لڑائی کا لا تو ضرور آئیں گے کیونکہ یہ دشمنوں کے ساتھ اما تلب سو بہا اللہ نہیں ٹہ سکیں گے اس میں مگر چند دن آپ کو پریشان کرنے کے بعد اللہ فرماتے میں ان کو ٹھہرنے نہیں دوں گا جس سرزمین پر بزرگان دین بحزت ہوئے ہیں وہاں کے مکینوں پر کاساب ختم نہیں ہوا اور سرحد کے لوگوں نے شای اسماعیل اور ان کے قافلے کو شہید کیا ہے دیکھو کہاں کہاں سے ان کے پیچھے سیلاب و زلزلے آتے ہیں کیسے ان کو میزائلوں سے مارا جا رہا ہے اور پنجاب کی سرزمین پر مولانا احمد علی لاہوری اور غلام غوث کی بیدبیاں ہوئی ہے وہ بھی ڈوبتی جا رہی ہے اور سن سمت ہے یہ قہر قارزاد اور ملک نے مجموعی حیثیت سے فقیر و حاض علم حضرت مولانا مفتی محمود کا حق کے احترام نہیں کیا ہے اور جس سرزمین پر ماہدین آحل اللہ اور اہل حق بیابرو ہوتے ہیں اس سرزمین پر ترمکینوں کی عزت نہیں ہوتی ما طلب بسو بہ اللہ و لد کانو آحد اللہ بن قبل اور ان لوگوں نے معاہدہ کی اللہ سے پہلے لائی و لت کہ کے باغیں گے نہیں وکان احد اللہ مسلا اور خدا کا وعدہ باس قرس کا لائے کہ یعنی اس کا ان سے پوچھا گئے قل لئی انفاق مل آپ فرمائے ہرگز کام نہیں آئے گا بھاگنا انفرن تم بنجموتھے ول القتل اگر تم بھاگنے لگے مرنے یا قتل ہونے سے وہی زلّا تم اتو نلہ اور اس وقت فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر چند دن ار من زلدی یا صمح کم اللہ آپ فرمائے کون ہے وہ جو بچائے تم کو اللہ سے ان اراد میں کم اگر وہ چاہے تمہارے بارے میں برا اور رات میں کم یا چاہے تم کو آرام پہنچانا ولا جم ولا نصیرا اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار ادیا دم اللہ المین کو خوب جانتے اللہ روکنے والے تم میں ولقا علی اور جو کہتے اپنے بھائیوں سے ہلومین آؤ ہماری طرف بلایا تنسلہ کلیلہ اور یہ نہیں آتے ہیں لڑائی میں مگر چند لمحوں کے لیے اشحتم بہت چالاک ہے تمہارے مقابلے میں بہت چالاکی کرتے یار لڑائی کوئی ضروری تو نہیں ہے یار لڑائی تو خیر ہوتی رہتی ہے ایسا کیا ہوتی رہتی ہے لڑائیاں ہوتی رہتی ہے تو آپ بھی جہاد کریں نا آپ کہاں چوپ رہے ہیں پیغمبر موجود ہے میدان میں ہیں آپ گھر بیٹھے منافق کار کے بہمان پیسہ چار خوف اور آئے جب آ جاتا ہے ان پر خطرہ آپ دیکھیں گے دیکھ رہے ہوں گے تجھے تو دور آئن ہم پھر رہی ہوگی ان کی اکھیا جس پر اندھیرا ہو موت کا اعزاز حبل خوف اور جس وقت ان کا خوف چلا جائے رائے کرم جب خوف چلا جائے سلقو تم بے ملتے ہیں تم سے تیز تم زبانوں سے ایسی زبانیں جیسے لوہے کیے چالاک اشحت نرل خیر لالچ رکھتے ہیں غنیمت کا ہم تمہارے ساتھ تھے ہم کہیں گئے تو نہیں تھے ارے ہم ادری سے ہم پیچھے ہی کڑے تھے ہم دیکھتے رہ جائے کر مقصد یہ ہے کہ ہم کسی الگ کے باپ چکے ہیں اشے حق نل کا کمانا ہے بہت چاہنے والے غنیمتوں کو یہ خاص الفاظ ہے اولا ایک یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے فاحب اللہ معدو ملہ نے ضائع کی نقید کی میں کیا وَكَانَ ذال عَلَى اللہ یہ سیرہ اور اللہ کے لیے آسان تھا یک سبو نہ لزاب نب یہ سمجھتے گروہوں کو کہ گئے نہیں وہی آتے لزابو یدو اور اگر آ جائے گروہ چاہتے ہیں لو ان ہوں بادو نہ کاش کیے رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں آئے کہ ہم شہر میں نہ ہوتے شہر کے یہ سنونا بائے کم وہیں سے پڑھ لیتے عوام اخبار وہاں سے پوچھتے تمہاری خبر ہے ونو قانوفی کم اور اگر یہ تم میں ہوتے ماں کا تلولہ کلیلہ نقطال کرتے مگر برائے نام یہ تمام باتیں اس لیے پیش آئی اور ان منافقوں کو جہاد نہیں ہوئی اور یہ مسلمانوں کو پریشانی کرنے کے باعث بنے کہ انہوں نے پیغمبر کا اجتماع نہیں کیا اور پیغمبر پر اعتماد نہیں کیا پیغمبر کا مقام لپت کا نقم فی رسول اللہ اس وقت ان حسنا یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ان کو دیکھو نا جیسے کہتے ہیں ایسا کرو جیسے کرتے ہیں ایسا کرو لیکن پیغمبر کن کے لیے بہترین نمونہ ہے لمبن کا نا اللہ ولی ومن آخر جو یقین رکھتا ہو اللہ آخرت کا و ذکر اللہ کثیرت اور یاد کرتا ہو بہت بہت و نمارا المو من اللہ جب مسلمانوں نے دیکھے قبائل آیا ہے جن قبائلوں نے معاہدے کیے تھے وہ بھی توڑ گیا ہے معدر اللہ و رسول یہ بھائی ہے جس کا وعدہ کیا اللہ رسول نے وصدق سدا ورسول ہوں رسول سچ کا اللہ رسول نے وما ہوں اللہ عمدہ ہوں نہیں پڑا یا ان کا مگر ایمان یقین یا تابیداری تسلیم مانا تابے من مو منی جال مسلمانوں میں بعض مرد ایسے ہیں صدق سد اللہ علی جنہوں نے سچا کیا جو وعدہ کیا طاللہ سے من ہوم ان کا ان میں بعض نے پوری کی اپنی مراد شہید ہو گئے وہ منہ ہوں تجر اور ان میں باز انتظار میں ماں بدلو تبدیلا اور یہ بدلے اور انہوں نے بدلے نہیں اپنے رادے بدل کر قائم قائم ہے در فیشان خانوں محرے نشان پورے پاکستان نے پوری دنیا کے مسلمان جو ہراول دستہ جہاد کا دل سے ان کے ساتھ اور انتظار میں ہے کہ کب وہ دن آئے کہ اللہ ان کے فتح و سربلندی میں پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرمائے گھبراہ نہ نہیں ہوگا یہی اگر آپ کے دور میں نہیں ہو آپ کی اولاد دیکھے گی وہ دن الدین زنگی نے ممبر بنایا تھا بیت المقدس کے لیے وہ دس سال پہلے مر گیا اور اس کا سپسالار صلاح الدین نے جا کے اس ممبر پہ حکم دیا گھبراتا نہیں پی وسرے شجر سے امید بہار رکھ یہ واقعات آپ کو اس لیے سناتے کہ ایسے ایمان بناؤ یہ جتین تو اس وقت یقین ابھی ست گہم تاکہ بدلتے اللہ سچوں کو سچ کا کوئی بل او نشا تو بالی. اور سزا دے منافقوں کو کرمنا چاہیں ان کی کو قبول کرے بعض منافقین تو بتائے ہوئے ان اللہ کا نغفور الرحیم ورد اللہ الگین قروبیم واپس کی اللہ نے کافر ان کے غصے میں لمینہ لیرا حاصل نہ کر سکے کچھ بھی مشرقین ناکاب خائب و حاصل ہوئے باغے اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تو تیز ہوا آئی ہوا ادھر مشرقین کے خیموں میں تھی اندر مسلمانوں میں نہیں تھی ان کے خیمے اکھڑے تین بجے ایک دوسرے پر حملہ اور ہوئے باقے چلے گئے وہ کفلو می نل اور کافی اللہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے وکان اللہ قبی نازیز اور الَّذِينَ مِّن مِّن <سَيَاسِينَ> بنو ریزا نے بڑی زیادتی کی تھی وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیا بشرقین گائے بس خندق سے واپسی ہوتے ہی جبریل نے رسول اللہ کو کہا کہ اپنے فوج لے کر کے بنو ریزہ کو محاصرہ کرو ان بیمان بے غیرتوں کو یا مدینے کے قریب چھوڑنا نہیں تمہارے لیے درد سر ہے معاصرہ اتنا شدید تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے تین سو جوان جو جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو خندکوں میں کھڑا کر کے قتل کیا ان کی عورتیں بچے اور بوڑھے سب گرفتار کیا گئے یا انہوں نے اپنا فدیہ دیا اور یوں جان چھڑائی اور اتار لایا خدا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی مشرقین کیا کتاب میں سے من سیاسی ہم ان کے قلوں سے وہ قذی کلوب ہم اور ڈال دیا ان کے دلوں میں اللہ نے روب مسلمانوں کا فریقن تقتلون ایک گروہ کو تم مار رہے تھے نوجوانوں کو وہ تاثرون فریقہ بوڑھے عورتیں اور بچے ان کو گرفتار کر رہے ہیں وہ اور سکم آرد ہوں دیا رہو وہ رس بنایا تم کو کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے مال کا وہ اردل لن تتا اور ایک زمین ہے جس کو ابھی تک تم نے روندہ تک نہیں امام سدی کہتے ہیں خیبر کی زمین اس کے فوراً بات کر فتح ہوا وکان اللہ ہوں اللہ کل شین قدیرہ اور ہے اللہ چیز پر قادر یا ایون اصل میں غزوات جب ہو گئے شاید خیبر کے بعد بہت وسعت ہو گئی بڑی غریبت ہاتھ آئی آپ نے سب کو غلام کلیزے بانٹی جس کو ایک اونٹ تھا ہوا چاہیے تھا آپ نے دو دو تین دن دے دی دیئے دی. فضوانی کو فہرات نے مطالبہ کیا کہ ہمارے نام نفقے میں بھی اضافہ تھا منہ پہ ہاتھ رکھو یہ اتنا بڑا منہ کھولا پوری پارٹی اندر چلی جائے گی شربت کی کافل بے خبر میں مد یہ شی دوسرے بنا لے آپ کو کہہ رہا ہے یہ کالی پکڑی کے پیچھے ہے ہی اس کو آئی اور دیکھ اوروں کو ہے نق شبتآباد اچھا نے چٹیز زوا چب علا خان نے جس کسی کو جماعی آئے امن کو روکے نہ روکے تو بائیں ہاتھ کی انٹی الٹی درخواست آداب ہے مٹل اس کو بار بار بیان ہو رہا اضا تصا و باہم جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے فلیت زم مستتا روک لے جہاں تک روک سکتا ہو وہ اللہ فل یزا یدو ہاتھ منہ پہ رکھے لیکن نہ شیتان یتفلوفی ہے اور نہ شیتان اندر جاتا ہے شیطان تو اندر جائے گا خیال تو نہیں کرے گا خطرہ ہے کہ کسی دھماکے سے باہر رہا ہے اس لیے آپ کی بہتری میں عرض کروں گا تفسیر روک کر کے باتیں کرتا ہوں کیوں یہ اسلحی صورت ہے ہم نے کہا کہ سورہ حزاب اصلاح معاشرہ میں آپ پیدار ہو کے بیٹھے اللہ سے مدد مانگے ہمت باندھ اللہ کے بہترین توفیق آپ کو اس کا شکر کرے وقفے میں آپ کا کام جائیے بشرین ضرورت سے پار ہو جاؤ اب وضو تازہ کر لو چہرہ دوبارہ دو لو کیا پیدا ہو جائے تو پیغمبر کی بیویوں نے بھی چاہا کہ اللہ ہمارے بنا نفا کا بڑھ جائے جیسے تو نبا کہے کہ جی اتنے ہمیں اعزاز و احرام مل رہا ہے تو ہمیں کچھ وظیفہ بھی مل جائے ملے گا لیکن رخصت کرتے اور کمکل اور کمینے بھی موجود ہیں ہم کوئی پانچ سو روپے جوڑا ملے تو بس گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا سا لے کے حالات بولتا سشے اور کوالٹی کی ادبی تختی ڈبل ڈبل ہوگا ان شاء اور سالوں سے زیادہ ہوگا خوشی و خیر سے ہوگا لیکن وقت پر ہوگا وقت آپ کو پتا ہے اللہ خیر کرے تو پیغمبر کی بیویوں نے جب نا نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا تو حضرت کو پسند نہیں ہے آپ کپی داطر ہو گئے پر آپ نے بیویوں کی طرف جانا چھوڑ دیا مسجد کے کمرے میں رہنے لگے اس پر رب العزت نے بھی نوٹس دیا اے پیغمبر کل ازواج کا کہو اپنی بیویوں سے ان گن تن دنل حیاتک دنیا وزیرتا اگر تم چاہتی ہو حیات دنیاوی اور اس کی رونق خیر امبیا کی حیات دنیاوی حیات برہق ہے لیکن دنیا کا لفٹیک نہیں حیات اخروی ہے اور اقوام میں دنیاوی ہے ایسا کام کیونکہ ولل آخرا تو خیر اللہ کا ہے پتا نہیں نا امت نا وسر نہ پس جمینا آئیے فائدہ دو تم کو اور رخصت کر رخصت عمدہ تمہیں جب دنیا چاہیے چیزیں چاہیے آیا کہتے ہیں بس دو ہزار کے بعد ایک چھوٹا سا کورس کر لے بینک کا اور اس کے بعد بینک کا ایڈوائزر لگ جائے گا ایک لاکھ ستر ہزار تنخواہ مجھے جی ایک گاڑی مل جب تم یہ سوچو گے تم خاک محدث بنو گے محسر بنو گے توبہ ایسا وقت آگیا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر گرپ آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ اللہ وہ ان کون اور اگر ہو تمہیں بی بی ہو تردن اللہ اور رسول چاہنے والی اللہ اور رسول کو ودار اللہ خرا حرت کا گر وین اللہ عبدل محسناتم ان کن نہ اجر بس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے نیک عورتوں کے لیے تم میں بہت بڑا اجر محسنا وہی افسری سے نکلتا نہیں اللہ القسم کے اندر ہی رہے بیویوں بی کو بھی مقصد بنایا کہ تم باکردار ہو یا نشان ن اے پیغمبر کی بیوی بی ہو میاتم کن بفا حشتم جو کوئی آئی تم میں بے حیائی کر کے کھلی بے حیائی کھلی بہیائی کیا تھی کی پیغمبر سے نان نفا ماننا کھلی بے حیائی کیا ہے طالب علم و طبیب سے کہ ہمارا وزیفہ بڑا رہو وزیفے کے لیے آیا ہوا ہے سر کھاؤ کھلی بے حیائی کیا ہے بیٹا باپ کو کہے کہ میری شادی کر لو اور نہ آپ کے پوتے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور بیٹی ماں کو کہے کہ جلدی کرو میرے نکاح کرو اور نہ میں کسی لڑکے کے پیچھے جا رہی کھلی بے حیائی تو ہے اور شک کیا ہے جیسے باپ بیٹے کا باپ کو کہنا کہ میرے جیداد دے دو اور بیٹی کا ماں کو کہنا کہ میرے لیے لڑکا ڈھونڈو کھلی بے حیائی ہے اس طرح پیغمبر کی بیوی مقدس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ نامناسب ہے ان کی شان کے لائق نہیں اے پیغمبر کی بیویوں اگر آئی تم میں کوئی کھلی بے حیائی کے ساتھ یو تو آپ فین جائے گا اس کا آزاد دوچن کر کے مقام بڑھائے نا وہ کا اللہ یہ اور اللہ کے لیے آسان ہے وہ اپنا تم نکن اور رسول ہی و اور جو کوئی اتنا بھی کرے تم میں اللہ اور رسول کی اور عمل کرنے نو تہار اجرہ مرت دے دیں گے ان کا جر دوہرا وہ آٹ اتنا نہارشکن کریم اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے روزی عزت کی یعنی سار البی پیغمبر کی بیویوں لشکن کا حد دم بنند سار نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح اور پیغمبر کی بیوی عام عورتوں کی نہیں پوری دنیا کی عورتوں سے افضل ہے تو کیا خیال ہے نبی صلی اللہ وسلم کا کہ ان کی شان اور مرتبہ کتنی بلند ہے جو جتنا بلند ہوگا اتنا دین کا پابند ہوگا ان تقے تم نہ اگر تم تکوادار ہو فلا تخدان بالقول جو جکانا نئی آواز فیتما الدیفی کل بھی مرو دو امید کر لے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے بات کرتے ہوئے آواز میں تھوڑی سی اپنا اجنبیت تلخ ہے نہیں ہے ہے آیا نہیں ہے بس خرم ہو گئی پر میں آواز میں نرمی نہ پیدا کرے بدماش آدمی عورتوں کا شوقین آدمی زناکار آدمی بد دماغ آدمی امید مان لے گا کہ عورت مجھ سے اتنی بات چیت شوق سے کر رہی ہے شاید مجھے چاہتی ہے توبہ ایسے ایسے ناکار لوگ دنیا میں ہیں اکلمند کہتے ہیں اجنبی عورت کو دیکھ کر اپنی بہن ماں کا تصور کرو کہ تیری بیوی تیری ماں تیری بہن کو کوئی دیکھنے لگے تو کیا گزرے گا آپ کو اب تو یہ باتیں ختم ہو رہی ہے کیونکہ عورتیں بہت کھل گئی ہیں اور پردہ اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر کی بیویاں ابھی فرمایا واضح جو پیغمبر کی بیویاں یا امت کی مائیں ہیں ان ماؤں کو فرمائے جا رہے ہیں کہ بیٹوں سے بھی پردہ کرو آواز کا بھی پردہ کرو اللہ ہوا کیونکہ یہ وہ بیٹھے تو نہیں ہیں جن سے آپ پیدا آئے وہ کل کو معروف اور بات کرے بات دستور کے مطابق یہ مناسب بات بھی نہ کریں وہ کرنا فی بلوتے کوڑنا اور چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں عورتوں گھر پہچان لو بازار جا رہی ہے آج سودا سال خریدنے جا رہی ہے گش خریدنے جا رہی ہے کساب کو کہتی ہے یہ دو وہ مت دو تب کپڑا خریدنے یہ جا رہی ہے گھر میں رہو قرآن مانو ایمان بحال کرو ورنہ جہنم تمہارا ٹکانے مرو گی یا نہیں یہ فرش فرش چہک پہک سب ختم ہو جائے گی ای ہم چست چومی بگزرت وقت و تخت امر نہ ہو گیرو دار عورتوں او گھروں او. میں چمٹ کران یہ نہیں کہ تمہاری بیوی کا کیا نام ہے محلہ تمہاری ماں کا کیا نام ہے ایک لڑکا ماں کو فون کرتا تھا امی ہے نہیں ہے میں نے کہا اس کو امی نہ کہو دو جاج ہے محلہ ہے پھر کریے دو تین گھنٹے بعد امی ہے نہیں یہ نہیں ہے وہ میں نے کہا ویسے آپ جب پیدا ہوئے پہلے بڑے تمہاری امی گھر پر رہی تھی پتا کرو کہ پیدا کہاں ہوئے یہ ایسی جاپانی امیاں ہیں رات کو آ جائے گی خاون کے ساتھ گئی آج میں نے وہاں کیا وہ لالا بھی بیٹھا رہتے دیکھتا ہے کہ یہ کتنے کو گزار چکی تمہاری بیوی بی بی کا کیا نام ہے تو جا جائے موحلہ کو مرغی کوچ چرگا جو کسے کو کسے گردی ادو جا کے گھر میں بند کیا ہوا ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ گھر نہیں رہے گی وہ گھر رہ نہیں سکتی اس کو بیماری ہو جائے گی وہ ایسی خراب پلی پڑی ہے روکو ان کو نہیں لل سا ہرمانگن ہودی نو کرنے کے لوڈا نہ بولے دس درجے بولا عورتیں عورتیں نہیں ہے ورنہ چو ایسے بے محابہ پھر کی قرآن سے شرم کرو یہ تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے اور یہ تمہارے اور ہمارے لیے ایمان و اعمال کا مرکز ہے اس کے خلاف جو کام ہم کر رہے ہیں جہنم جا رہا ہے اچھی طرح سن لو اس میں کوئی کنسیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے یہ کوئی امام یا مشتحد کا لکھا ہوا سوچ نہیں ہے یہ محدث مفسر کی تشریح نہیں براہ راست وہی مطلوب کتیوں ثبوت کتیوں دلالت پرانی کریم قرآن وکر نفی وہی ہو چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں اس لیے عورت سے جماعت ختم کی گئی حزان ختم کی گئی تکبیر ختم کی گئی جہاد میں جانا ختم کیا گیا اور جب عورتوں نے کہا کہ ہم کیسے جہاد نہ کرے گا جہاد و گنڈ حج حج پر جو جاتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے وہی جہاد کا ہے عورتیں بہت زیادہ حج اور ربر بھی نہ کرے پرائے آئے مردوں سے ٹچ مس ہوتی ہے اور مرد کی خوشبو بڑی خطرناک ہے وہ جس عورت کو لگ گئی پھر وہ بچ نہیں سکتی یہ باتیں ہے تلخ مگر ہے حقائق چمٹ کے رہے اپنے گھروں میں بلا تبر رجنا نہ نکلنا تبر وہ جل جیسے بناو سنگار کر کے نکلتی تھی جاہلی عورتیں پہلے پہلے جو جہالت تھی اس میں ایک اور سر سے کر کے پھر باہر آتی تھی تاکہ لوگ اس کو دعوت دینا ابو ابوداؤد میں ہے جو عورت خوشبو لگائے بناؤ سنگار کرے پھر بغیر حجاب کے مردوں سے گزرے فہیا کا زا و کا تین دفعہ اس کو ذنا کار اب عورتیں پوچھتی ہے کہ ہم گھر کے رہ کر کیا کریں وہی وہی نا قرآن نظام دیتا ہے واکم نسلا پابندی سے پڑھو نماز وہ آتی ن دیتی رہو زکات وہ آ رسول کہا مانو اللہ رسول کا گھر کی پابندی کرو حجاب اور پردہ کرو نماز پابندی سے پڑھو زکات مستحق کو دو تمام امور میں اللہ رسول کی اطاعت کرو ان نمایورید اللہ علیہ ذمان کو مر صاحل بے شک چاہتے اللہ کی دور کر دے تم سے نجاست اے پیغمبر کے گرانے وہ تو ہے رقم اور پاک کر دے تم کو اچھی طرح پاک کر دے تو جو عورتیں باہر کر رہی ہے بناؤ سنگار کر کے نکل رہی ہیں نماز نہیں پڑھتی زکات کا خیال نہیں خدا اور رسول کی طاقت نہیں جانتی وہ کائنات کے اندر اس روئے زمین پر قرآن کے حکم کے مطابق پاکی سے محروب ہے یہ پاکی نہیں کہ ت نے نہا لیا اور کریم پاؤڈر صابن لگا لیا یہ پاکی ہے جس سے روح پاک ہو دل پاک ہو خیالات اور سوچ مسبت ہو وسکر نمایوتلا فیبیوتی کنڈ میں نہیا تلائے ولحکم پڑیے تذکرہ کیجئے وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں قرآن کی آیتیں وہ سنت و فقا معلوم ہو کہ گھروں میں بھی کبھی کبھی درس ہو قرآن شریف کا بیان ہو کبھی حادیث کا درس ہو کبھی فکی مسائل ہو یہ حق رکھتی ہے دیدیا بخاری شریف میں عورتوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا آپ نے ان کو کسی بڑے گھر میں جمع ہونے کا کہا اور بخاری نے باپ قائم کیا بابن حل یو جان سائے یو بن اللہ حد عورتوں کے علم کے لیے علیحدہ دن مقرر ہو سکتا ہے ان اللہ کا نا لطیف ان بے شک اللہ باریک بین خبردار ہیں سب پتا ہے اسے کو ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور عورتیں ولمو منی ن ولمات اور مومن مرد و اور عورتیں ولقانتی تین وانتا اور تابے کرنے والے مرد اور عورتیں وسوا ذتی ن سچ بولنے والے اور عورتیں و رو سوابری رواب رات, رات جم کے رہنے والے مرد اور عورتیں ولخاشین ولخاشیات آج کرنے والے مرد اور عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں و سو و, و روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں والحافظین فروج والحافظات اور خیال رکھنے والے اپنی شرم کے اور اپنے ذنت ناموس کے خیال رکھنے والی عورتیں ولح کی اللہ کثیر اللہ کے اور یاد کرنے والی اللہ کو بہت اور یاد کرنے والی آج اللہ مترتا واجر مت تیار کیا اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا جل عورتوں کو کچھ دبایا گھروں میں بٹھایا باہر نکلنے سے منع کیا تو ان کی تسلی کے لیے مردوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ جن کاموں میں آپ ساتھ ہو ساتھ رہے لیکن خیال رکھنا بے محبہ بے پردہ ہونے سے بچے و ماں کا وَلَا لمو منی ومو میں اختیار نہیں نہ مسلمان مرد کو نہ عورت کو جزاک اللہ ہو ب رسول جب فیصلہ آئے اللہ رسول کا کسی معاملے میں ایک عورت باہر نکلنے والی ہے شو مارکیٹ کی ہیڈ بننے والی ہے اس کو یہ آیتیں مہنگی پڑی فرمایا یا ایمان لو کیا یہ بے حیائی لو شاندیا مومن مرد اور عورت کی جب خدا اور رسول کا فیصلے آئے اب نمل خیر تم نمر کہ ان کا اختیار ہوں ان کے کاموں میں مسلمان کا اختیار شریعت کے سامنے قطر وہ بھیا رسول اور جو نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی کد دمین بستا کی پٹک گیا وہ بٹکا میں کلم کل میں اللہ اللہ دیکھو ہماریوں اگر کہیں ہو وہ اشعار لے آئے جو زید زیجب نہارے کے گم ہونے کی صورت میں ان کے والد پڑھتے تھے کہیں ادھر ادھر ہو گئے سلطان ظہیر الدین بابر کابل سے واپس ہوا پشاور سے اوپر ایک چھوٹی ریاست تھی اس کا ایک تازی تھا بہت پڑا پورا سلطان کی طرح تھا نے بادشاہ مسافر ہو گزر رہے ہو رات کو میرا کھانا کھاؤ کل رات کو میرا کھانا کھاؤ بادشاہ نے کہا میرے ساتھ تو مہربانی جزاپ بولنا بہتر آپ کے علم میں برکات تھے بادشاہ نے کہا میرے ساتھ تو چھ سو ہو جیے کاضی صاحب نے کہا میں ہزار آدمیوں کا انتظام کر لوں گا آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں سے روانہ ہو کہ ہندوستان جا رہا ہے راستے میں میری جگہ ہے میرا کھانا کھائے میں روانہ بادشاہ جگہ ٹھیک کھانا کھایا گیا جب بادشاہ فارغ ہوا بادشاہ نے اشارہ کیا تو شراب کھول دی گئی تو قاضی صاحب نے دروازے سے وارننگ دی کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے بادشاہ سلامت شریعت میں شراب حرام ہے اس سرزمین پر جب سے میں قاضی ہوں یہ کام نہیں ہوا ہے بادشاہ نے کہا سر سلامت رہے کاجی صاحب کا عزت دائب رہے قضا تیر بہدت رہے سر بادشاہ کا جھکا ہوا ہے اور وزیر کو اشارہ کیا شراب اٹھاؤ کاجی صاحب نے کہا اٹھاؤ نہیں پھینکو بخاری شریف کی حدیث پیش کی کہ جس وقت شراب کی حرمت آئی کانتل حمر فی سکل المدینہ شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہ رہی تھی بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کے اہلکاروں نے بڑے بڑے, بڑے برتن توڑے پھینکے اللہ اب قانون کی بالادستی تو روئے زمین کے امن کا باعث ویسٹ کو لذی انام اللہ علیہ نام کا لئی یاد کرنے کا ہے جب آپ فرما رہے تھے اس کو جس پر انعام کیا اللہ نے اور انعام کیا آپ نے ہم سے کا لئی کزو جگہ رکھ لیجئے بیوی کو وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو طلاق مت دو وہ تو خیفی نقشے کا آپ چھپا رہے تھے دل میں کہ اگر اس نے تلاق دی تو میں نکاح کروں گا اللہ اللہ اس کو کھولنے والا تھا وہ تقشما سور لوگوں سے ڈرتے تھے بم ابتدائی بشریعت کہ لوگوں کو ناجائز فائدہ نہ ملے واللہ حق اللہ اور اللہ زیادہ حد ڈارے کہ تم اس سے ڈرو وہ قصہ کیا تھا حضرت زید ابن ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا آزاد کر دو بلا میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک بازار گئے تھے سامان خرید لیں اس کی ماں کو پکڑ کے کہیں اور لے گئے اور زیت کو پکڑ کر کافل پہ لے آئے چلتے چلتے چلتے حضرت حدیت القبراں کے پاس پہنچے گولاب کی حیثیت سے حدیت القمرا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کیا آپ کے چہیدے ہادم بنے بہت چہیدے آئے آئے موت کہتے ہیں جب زید آ جاتا تھا تو آپ کی تکام دور ہو جاتی بہت خوش تھے آپ اصل نسل آزاد تھا رومیوں نسل تھا ظالموں نے اور دشمنوں نے مغویوں سے پکڑوا کر کے غلام بنایا ہے اور ان کے والد اور چچا ان کی تلاش میں پوری دنیا میں گھوم رہے اور یہ دردناک اشار پڑتے ہیں بقئی تو علا ولم ما فال میں صحت پر رو رہا ہوں پتہ نہیں وہ کہاں ہے فیرجا ام آتا دون ہو وہ زندہ ہے کہ میں امید کروں یا اس کو موتا گئی فواللہ مادری ون کن تو سائے اغال سخل کر جبل میں بہت خوشتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ میرا زید پہاڑوں میں گم ہوا ہے یا اموار زمین پر ہے فیال ہے تو شہری ہل کا اے جاتا کاش کے زمانے میں دفاع ملے فی بنا دنیا رجو کر لیے بل میرے تمام بیماریوں کے ختم کرنے کے لیے اے میرے بیٹے زید تیرا آنا کافی ہے پیے تو سک رونی شم سوئند جب صورت نکلتا ہے تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹا زید دھوپ میں ہوگا یا چھاؤں میں ہوگا وہ یار وار جو ذکر ہوں از ان کے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں بڑے ہو رہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں زندہ ہو وہ بھی اتنا بڑا ہوتا وہ نہواہوں ذکر ہوں جب تے دوا چلتی ہے مجھے پھر یاد دلاتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں طوفان کی نظر نہ ہو فیا تو لما حزنی ویا وجل اے میرے ختم نہ ہونے والے غم اور سد میں شفل جب تک میری زندگی ہے زمین میں تمہیں چٹو لوں گا بلا اسم تطوف او تس امل نہ میں کبھی تھکنے کا نام لوں گا نہ میرے اونٹ حیاتی ساری زندگی اوتاتیاں نہیں بنی تھی یا آ جائے مجھے موت وہ کل لمر انفان ان غر رہ مرنا تو سپنے ہیں اگر کے لوگ دھوکے میں سوسی بھی کیسن و ہم رن کلا میں اگر مرنے لگا تو میرے بیٹے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے چچا سر عمر کو کہوں گا وہ اسی یزید سمباجی ہی جبل اور پھر ان کے بیٹے یزید اور پھر ان کی اولاد کو تاکید ہوگی کہ میرے بیٹے کو تلاش کرو کہاں یہ اشار اور ان کے ساتھ سو اونٹوں کا اعداد عرب قابل لوگ تھے ایک کافلا آیا مکہ میں ٹھہرا اور قافلے میں ایک آدمی اشار پڑھ رہا ہے اور زید کہیں سے وہاں سے گزر رہا تھا رک گیا اشار جیسے ہی سنے سمجھ گیا کہ میرے متعلق ہے اور جب دم شیر میں جواب دیا وہ ہندو علاقی و ان کن تو عید البہ اندل مشاعری میں بھی تڑپتا ہوں ملاقات کے لیے لیکن میں بیت اللہ کے قریب رہ رہا ہوں منل وج دل جی کچھ جا ختم کرو اس صدمے نے ختم کرو اس صدمے کو جس نے تمہاری ہڈیاں گالی ولا کا بلو فل ارد نسل اور اور زمین میں ادھر ادھر گھوڑے نہ دوڑاؤ فگنی بِحَمْدِ ہم فِي خَيْرِ فی خیر کے فضل سے کیسے قدر درد تھے کیسے لائق گئے فگینی بے ہم دل لائے فی اللہ کے فضل سے <تصفيق> <تصفيق> <كیسے> <فَإنی> میں بہترین گرانے میں رہ رہا ہوں گرامین معدن کاب بادکابری ایسے عزت کا گھرانا کہ نسل در نسل ان جیسے کوئی نہیں ہوگا یعنی نبی شہر زمان کے پاس بس یہ اشار جوابی سنتے ہی کافلے کے ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا اور باغا جہاں ان کا گھر تھا جس شہر میں وہ آباد تھے وہاں پہنچا ان کو کہا میں نے اس طرح اشار پڑے ایک نوجوان اس کا خا... خا... کافی دیر روتا رہا اور پھر مجھے یہ اشار اس نے کہے کہتے ہیں ان کے بھائی نے چچا نے ماموں نے تائی نے رشتے نے سو سو اونٹ دیے بارہ سو اونٹ جمع ہو صرف اس خوشخبری سننے تھے کہ دنیا کے اندر زید خا... زندہ ملا ہے اور وہ حیات ہے ان کے والد چچا اور دو تین بزرگ آئے ملنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وہ کہاں جانتے تھے انہوں نے تکلیف شروع کی کہ ہم نہ غلام ہیں نہ ہمارے ہم غلام ہیں یہ لوگوں نے زیادتی کی ہے حضرت نے کہا میری طرف سے وہ اس دن سے آزاد ہے جس دن میرے پاس آیا ہے میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں انسانوں کو غلام بنانے لئے آیا ہوں دیش نے آپ سے اجازت دی کہ مجھے چند لمحوں کے لیے ان سے مجلس کرنے کہتے پیچھے لے گئے میں نے حرام کے بٹھایا اور پہلا لفظ یہ کہا کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے آپ کی تکلیف کی ابتدا بڑی خراب ہے لیکن اس کی انتہا بڑی خوشگوار ہے کہ آپ کا بیٹا ہو آپ کا پانجا اور آپ کا بتیجا نبی آخر زمان کے پاس پہنچا ہے یہاں تک کہ ان کا بیٹا کہلاتا ہے یہاں سے جانا وانا نہیں ہے کسی نے اس مت سوچو میں قدم نہیں رکھوں گا ان کے آنے پوری زندگی اپنی زندگی ان پر قربان کروں گا آپ آئے جو آنا چاہے آئے یہ مت سوچو اس کو زبان پر چلاؤ کہ اس موجودہ زندگی میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میں پیغمبر کو چھوڑ دے گئی ایسی محبت ورنہ چند دن کی اجازت یہ بھی برداشت نہیں اقدت کے آنکھوں سے آگے غائب ہو ہونا نہیں اللہ وسد الغابہ جل دو صفحہ دو سو پچیس اصاب جل دو سفر چار سو پچانوے تو جو شوقین لڑکے اس کو دینا چاہیں ہم کو میں تو ہر سال جب پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھے اس کے صدمے کا پورا اندازہ ہے اور یہ بڑے درد و وم کی جگہ ہوتی ہے اللہ اللہ تیرا شکر توبہ استقول اور جبافر فرمانے لگے لل اس شخص سے حضرت زید سے انعام اللہ علیہ کے نام کیا اللہ نے اس پر ایمان دیا آپ کا خادم بنایا آپ کی خدمت میں پہنچایا آپ اس کے حق میں کتنے شفیق اور میروبان ہیں وہاں تال ہی اور آپ نے ان پر اقسامات کیے اپنی اپنے کوفی ذات زینب جہاش سے نکا کر آیا اب وہ کرشیتی تھی ہاشمیتی تھی ہاشمی یہ غریب مشہور تھے کہ غلام ہے غلام ہے جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتی تیستا دخل سٹ پشان دے سٹ تھے زدی اس کا دے اڑوا کا گڑوا تابیر جھگڑا ہوتا تھا بڑا زید کہتے تھے ادب نہیں کرتی صحیح نہیں چلتی چھوڑتا ہوں حضرت فرماتے اتق اللہ اللہ سے ڈر ہوا تو فی فی نفس کا آپ دل میں رکھتے تھے کہ شاید اس کے ساتھ نکاح ہونا کرنا پڑے گا اتنا بڑا صدمہ اس کو ہوگا اس نکاح کے ٹوٹنے کا اللہ اللہ اسے ظاہر کر رہا تھا وہ تکش انداز آپ ڈرتے تھے لوگوں سے وہ اللہ حق تکشا اللہ حقدارے کے اسے ڈرے علم تم بھی نہ ہوا ترنگ جب پورا کیا زید نے اس سے حاضر یہ عجیب بات ہے پورے قرآن میں سوا لاکھ صحابہ میں ابوبک کر عمر و عثمان کا نام بھی نہیں ہے لیکن حضرت زید کا نام آیا بڑا پیارا بھائی چاہت تھی آپ کی اس کا بیٹا ہے نا اامک کہ جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا وہ آگے بڑھتا تھا آپ نے ہسن کو اس ہاتھ میں اسامہ کو اس ہاتھ میں ایسے اٹھایا یوں بلایا نے ہمارے ہاتھ آتا ہے یا دنیا یہ مجھے جنت کے پھول دنیا میں دیے گئے کیا خدا ہے ساما سے اور بخاری میں تو ایک لشکر کا سردار بن ہے لوگوں نے کچھ کہا آپ نے کہا جب میں نے زید کو مقرر کیا تھا تب بھی تمہیں اعتراض تھا وہ انب انا سی لہیا وہ میرے محبوب تھے اور اب اس کا بیٹا بنا رہا ہوں تم کو پھر اعتراض ہے اور اس کو کہا تقدم بیا حبیب آپ چلے آپ جیت کے آئیں گے وہی ہوا زید زیدارے سا حزموسا کے اندر شہید ہوئے حضرت زید قرآن کریم میں صرف اس ایک صحابی کا نام ہے باقی سب کا کام ہے حسین انجام ہے ان کے عمدہ مقام ہے ان کے بلند امان و ایمان ہے لیکن حضرت زید کا نام لے لیا اللہ خدایا اس کے باوجود مسلمانوں میں زید کم ہے تم سے بات پائے زیب بہت کم نہ ہونے کے برابر میرا خاصا ایک پوری مجلس میں زید نام کا آدمی نہیں ہوگا اگر ہوا تو کھڑا ہو جائے زید زائد نہیں زید کے علاوہ جو غائد میں آگئی دیکھو پیچھے دیکھنا کچھ پیچھ نہیں ہوگا پکڑی گر جائے گی خلما پرواہ گئی دماسر ہے جس وقت پورا کیا زید نے زینب بن سے سے اپنی حاجت بات ختم ہو گئی نکاح بھی ہو گیا طالب بھی ہو گئی سم وجنا کہا ہم نے وہ آپ کے نکاح میں دی لا الل مومنی حرج تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گرانی فی ازوال یادے آئے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کیا مطلب منہ بولے بیٹا پہلے تو بیٹا نہیں ہے فرمایا اپنے باپ کے نام سے پکار ہماری زبانی باتوں سے کوئی بیٹا نہیں بنتا پھر آپ فرماتے ان کی بیوی اپنے بیٹے کی بیوی بہو کی طرح حرام نہیں ہے جب وہ بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بیوی اجنبیا ہے لہذا نکاح جائز ہے اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ رسم توڑنا آسان کام نہیں ہے بہت بڑا ایمان چاہیے ہندوستان میں دوسرا سخت ممرو تھا ایک آدمی مر گیا تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس مرے ہوئے کی جب لاش ہندو جراتے تو بیوی ساتھ جلتی ہے اس کو کہتے ہیں ستی ایک عقیدہ ہے ستی اس کو ستی کہتے ہیں مسلمان اس کے خلاف ہیں وہ سخت خلاف کرتے تھے تقریریں مناظرے جھگڑے مگر جہاں جہاں تقریر نہیں پہنچی واغ نہیں پہنچا وہاں پر لوگ بھی تھوڑے سے بچتے تھے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے منحوس کہ مرے ہوئے بھائی کی بیوی سے کوئی نکاح کر لیتے و سفر تو یہاں بیڈ کنارے لگاتے وہ دفتر کے سامنے لگاؤ ان کو کہو بغیر تو بغیر تو مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں تو میرے درخت میں آیا کنارے لگا جاتا ہے بھائی بات ہم سمن الفواس یو الحل نفل یہ پر جو کہ موجزہ ہے نا پانچ حیوانات ایسے جو بڑے حرامی ہیں جہاں ملے انہیں قتل کرو ان میں یہ غراب بھی ہے آئی سوال توبہ اچھا تم اس کی طرف توجہ مت کرو شیطان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں حضرت یاقس مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دارال دیوبند بنایا وہ اس موضوع پر تقریر کرنا چاہیے آرے کا دام نہیں ہوتا ممبر سے موڈ جو اتارتے اتر جاؤ مرے ہوئے بھائی کی بیوی سے نکاح کی دعوت دے رہے ہیں لوگ لے کے عالم تھے دہلی اور ہندوستان کے علوم کے تاج و تخت کیسے پسالار تھے اپنے وقت محمد خاصم آئے تم بنایا تلّہ نے غور کرو کہ ان کے بنائے ہوئے مدرسے میں کیا اثر ڈالا ہے اللہ نے کتنے دنیا میں دیوبند پھیل گیا کتنا مسلک آگے بڑھا کیسے تولید سنت کے شیئر ببر پیدا ہوتا یہ سب حضرت کی ملاقات ہو تو آئے رات کو اپنے بستر پر اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے ان کی ایک بہن تھی جو عمر میں مہرانہ سے بڑی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی محمد قاسم یہ کیا بات ہے کیا آپ ساری رات سوتے نہیں کچھ دیر تک مرنا خاموش رہے پھر ان کو بتایا کہ یہ جو مسلمانوں کے ہاں مرے ہوئے بھائی کی بیوی سے یا کوئی بھی شخص انتقال کر لے تو اس بیوہ سے دوسرا نکاح ایک سمجھتے ہیں یہ ہمارے نبی کی مخالفت ہے یہ ہماری شریعت کا سر قلم کیا جا رہا ہے میں نے اس پر تیاری کی ہے بیان کرنے کی اور صبح جہاں کے دہلی میں میں تقریر کروں گا ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے اس مسئلے پر لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید میری تقریر میں اثر نہ ہو کیونکہ آپ میری بہن ہے مجھے بتائے میری ماں کی جگہ ہے اور آپ بھی اس دستور کے مطابق بیٹھیے انہوں نے کہا اگر مجھ سے شریعت کا کوئی کام بنتا ہوں میں حاضر ہوں وہ فوراً باہر نکلے اس عمر کا کوئی اتفاق سے مولوی یا طالب علم ڈونڈا اور لا کر کے اس کے ساتھ نکاح پڑوایا اور صبح ادرک کشیف لے گئے دہلی آپ نے جامع مسجد کے اندر یہ بیان کیا کہ اے لوگوں بیوہ سے نکاح کرنا ہے یہ سنت ہے ہمارے پیغمبر سید الم ولید کی راخرین کے عائشہ کے علاوہ تمام نکاح بیواؤں سے مطلقات سے ہوئے ہیں لہٰذا اس کو ایپ سمجھنا ہماری شریعت میں عیب نکالنا ہے اور اثر اتنا ہوا کہ جمعے کے بعد جو حضرت بیٹھ گئے نکاح پڑھنے اثر تک پانچ سو نکاح پڑا پانچ سو برانوں نے اس رسم کے برائی سے توبہ کی اور شریعت اختیار کی ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانی سو جنا کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دی بی, بی صاحبہ حضرت زینب بندہش نکیلا یا کونا المنی نہرجن تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گرانی فی آئے لے پالکوں کی بیویوں بی کے بارے میں یہ جو دقت ہے کہ وہ بہ سمجھی جاتی غلط ہے ان آپ کا دومن جب وہ پورا کر لے اس سے حاجت وکان امر اللہ مفولا اور ہے اللہ کا فیصلہ دو ٹوک ماں کانالن بھی من منہارا جن نئی پیغمبر فرح کرا فیما فرق اللہ وہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا سنت اللہ فل نذین خلاء البن قبل یہ خدا کی عادت گزشتہ لوگوں میں بھی رہی وکان امر اللہ قدرم مقدورہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں اللہ جی وہ لوگ جو بلجمنر اسالات اللہ جو پہنچاتے خدائی پیغامات وہ اکشؤ نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے بلائے اکشو ندن کسی اور سے نہیں ڈرتے اللہ سوائے اللہ کے سمجھ گئے بس کہ رسم کا مقابلہ وہ کرے گا جو سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے وہ کفا بلائے حسیبہ کافی اللہ حساب کرنے والا اب یہ روس ہونا کہ ہماری بھاوج ہم سے ملاقات کرتی ہے چچا کی لڑکی باموں کی لڑکی خالہ کی لڑکی بوٹی کی لڑکی خاندان کے جس عورت سے ہمارا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے آ سکتا ہے سالی کے ساتھ بہن کے طلاق یا مرنے کے بعد بہن بہنوئی سے نکاح جائے ہیں تو پردہ فرض ہے اب دیکھو اب آپ تقسیم پڑھ کر کے اپنے گھروں میں جائیں گے آپ کی خالہ کی لڑکی مامو کی لڑکی تائے کی لڑکی چچا کی لڑکی اور کتنی ساری لڑکیاں وہ آپ کو سلام آئیں گم کر دے آئے شادی بیاہ میں ملاقات آپ میں یہ دم ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جائز نہیں ہے میرا اور آپ کا چونکہ کسی وقت بھی نکاح ہونے کا امکان ہے شریعت میں اس واسطے آپ بغیر کسی حجاب کے میرے سامنے نہیں آ سکتی اور میں بغیر کسی حجاب کے آپ کو نہیں دیکھ سکتا یہ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے دین پہ قائم رہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرتے وہ کفاب اللہ اور ہے اللہ حساب کرنے والا اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے سارے علوم کتابوں میں پڑھے اکثر الوم جا کے رمضان میں تفسیر میں پڑھے آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اب وہ مسئلہ کہ زید ہار کو لوگ زید عبنی محمد کہتے تھے حالانکہ وہ لے پالک تھے وہ بولے بیٹا اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سور حذاب میں منع کیا اس کا کیا نقصان ہے ماں کانا محمدن ال اباہد الرجال کو نہیں حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرغ کے اشارہ فرمایا کہ پیغمبر کے بچے جوانی تک نہیں پہنچیں گے بچپن میں مریں گے رجال سے پہلے پہلے مریں گے اشارہ فرمایا کہ پیغمبر کو دنیا کے اندر یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ برابر شریف ہو جیسے میں طبیعت خراب ہو محمد انور شاہ آ کے پڑھاتا ہے کیسے مزہ آتا ہے کیسے خوشی ہوتی ہے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے لائق پائے بیٹے دے ہاں بڑا مزہ اللہ کیا کہنا ہے شاہ انور شاہ کے نام کی برکت ہے خدا کی کسم جس خدا نے میرے دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ یہ نام رکھ اس خدا پر آفرین نے اس کا لاکھ لاکھ شکر کرم اخسان مہربانی ہے ذرا سی محنت کو بے امتحا لگائیے تو اس کو دے دیتے اور آپ سب پڑھ لیں ماشاءاللہ اللہ قوت الا اللہ باللہ سب پڑھ لے تاکہ خیر و وافیت رہے نظر نہ لگے ذرا مسئلے سنو ماکان محمد ال ابا ہدمر جانے نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے یعنی پیغمبر کی نسل بچی سے چلے گی بیٹی سے فاطمہ زہراس سے اور بھی بیٹی ایسی زینب رقیہ اور رقم گلسو قدرتی طور پر ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھی آپ نے بخاری میں کہا بھی ہے کہ میرا نصب میری بیٹی سے ہے حضرت نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ یعنی حضرت کا بیٹا جوان ہو کر کے نہیں رہے گا او ہو کتنے بڑے سانے ہاں توبہ توبہ تو پھر کیا ہوگا اس کے بدلے میں بلا کر رسول اللہ وہ خدا کے رسول ہے وہ خاتمنبی عید تمام پیغمبروں کے خاتم اور مختم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ لائق لائقائق بیٹے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ نہیں ہے تو دو عزتیں لے لو ایک رسالت اور دوسری خاطریت ختم نب ہوا بیٹا کیوں ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا بیمار رہنے لگا تو میرا بیٹا میری جگہ نماز پڑھاتا ہے جمعہ پڑھا لیتا ہے کسی امام مربی کا پت پریاض کر لیا ہے وہ بھی شروع کر دے گا وہ لمبے ہیں میں نے کہا نہیں یہ چھوٹا خطبہ پڑھو بالکل تیار ہے जरूरत للہ تو مجھے ضرور اچھا یہ مطلب ہوا تو خدا تعالی نے نبی کو بیٹے کی ضرورت سے مستغنی پیدا کیا اور فرمایا میرے رسولوں ساری امت آپ پر بیٹوں سے زیادہ جان قربان کرے گی ایک بادشاہ عیسائی نے برنس نام تھا برنس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی کی کیا آپ بیڑ بکریاں چراتے تھے اور اون اون پر بیٹھتے تھے اور آپ پتے کھاتے تھے عرب کے گدھو تھے کون ہوتے ہیں آپ ہمارے ہاں ان کی باتیں منوانے والی تو سلطان سلاؤدین نے قسم کھائی اور نظر مان لی اور خدا کے حضور آحت کیا کہ اس شخص نے آپ کے معصوم نبی کی توہین کی اگر آپ مجھے ہمت دیں میں اس کے لیے پوری دنیا میں قتل عام کرنے کے لیے تیار مگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں دے کہ میں اس کو خود ضبط کروں جس وقت میں تم مقدس پتہ ہو رہا تھا تمام عیسائی اور یہودی لوگ بے ہو گئے وہ بھی بے کھڑا آپ نے دیکھا کہ یہی برنس ہے وہی آہد یاد آیا کہ میں نے تو نظر مانگی ہے ادھر معاہدہ ہوا ہے اپنے قاضیوں کو کہاں کوئی تدبیر بنا اس کو ختم کر دیں مولوی تو ہلوں کے باہر ہے ہیلا بن گیا اور بادشاہ جو عیسائیوں کا بڑا تھا وہ ہاتھ جوڑتا تھا اور معافیا مانگتا تھا آپ نے کہا آرام سے گڑا رہا ہوں وہاں ہوا ہے تجھے امن حاصل ہے اس کو بہت پیاس لگی تھی اندر سے باہر آیا تھا اندر کچھ بھی نہیں سب و برباد ہو گیا تھا سلطان نے ایسا محاصرہ کیا تھا. سلطان کی خدمت میں ایک جام لایا گیا ٹھنڈے پانی کا اور اس میں برف تھی سلطان نے اس کو آگے کیا وہ بڑے بادشاہ اس کو کہا آپ کی اس نے پیا یا نہیں پیا اس نے آگے کیا برنس کو برنس سے چٹ پٹ, پٹ پی لیا آپ نے اس کو کہا میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی آپ اس وقت میرے ذمہ ہے میری اجازت کے بغیر تم نے پانی پیا معلوم ہوتا ہے تم میرے بارے میں اور طرح انقباض رکھتے ہو باز رکھتے ہو تلوار کہہ کر اس کی اس, اس کا سرودر پھینک دیا اس نے تو نظر مانی تھی اللہ نے اس کی اجازت دی تھی. اللہ سے کہا تھا اس کی گردر میرے ہاتھ میں دے اس نے آپ کے نبی کی بے بھی کی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اللہ نئی محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے لیکن اللہ کے رسول اور خاتم ہاتمنبی نے خاتم اور خاتم دونوں ہیں یعنی نبی آئے اور آپ تشریف لائے اس عمارت پر مہر لگ گئی نبت محمد باندے تمام شو اور نشت پسل محمد امبیا رحمان بابا کہتے خاتم تمنبی خاتم النبیین پر امام الاسر حضرت یاقدس مولانا محمد انور شاہ کی کتاب ہے فارسی میں بہت زبردست زبردست تحفہ وہی وہی نو کیا کتاب دیکھ تو لو ذرا شاہ صاحب کی قدرت تحریر دیکھو شوکت کلام دیکھو براہیم کے امبار دیکھو ایک عدیث کی تصحیح جب کرتے ہیں زہبی اور ابن حجر چھوٹے چھوٹے نظر آتے دھڑے سے امہ کے اقوالات پائے کے ٹکر کے محدث ہیں مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے اس کا ترجمہ لکھا استاد گرامی کا دزرت بن نوری انور شاہ کے علوم کے امین نے کہا میرے ہم نام اور میرے ہم کام مولانا محمد یوسف لدیانوی نے اس کا ترجمہ لکھا چلے اردو ترجمہ دیکھ لو لدھیانوی کا خاتم کا مطلب یہ کہ پرانے نبی عیسہ مسیح وہ آئیں گے نئے نبی کے آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے ضرورت پوری کی مرزائی دو کا دیتے نبوت و رحمت ہے بیت الخلاء میں رحمت والی دعائیں پڑھی جاتی ہیں کیا نبوت تو رحمت مرغی زبا کرتے وقت رحمان رحیم پڑھتے ہیں منایا مرزائی دزل تلبیس اس کا جواب دیا اشہاب میں پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے دیوبند کے متقلم مفسر آلامدر اشہاب میں کچھ اور دھوک دہیوں کے جوابات ایک اور بزرگ نے دیے اس کتاب کا نام ہے برساتی نبی اور حضرت یاقدس یا امام الاسر مولانا شاہ کے ایک قابل ترین شاگرد ان کے مزاج اور مقام کے شناسہ پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے ختم نبوت کامل لکھی ہے سبحان ہے مفتی صاحب تیری تین کتابیں دنیا یاد رکھیں گے ایک تفصیل معرف القرآن دوسری احکام القرآن اور تیسری حتم نبوت کامل ویسے مفتی صاحب کی کتاب ہے ڈیڑھ سو کے قریب بہت اچھی کتاب ہے اب ان کے بہت سارے مسائل سے ان کے بیٹے ہٹ رہے ہیں دیکھیے مولانا سلیم اللہ کا بیان اخبار میں بہت سارے مسائل سے جدت کی طرف میں اعلان کی وجہ سے ان کے جانشینوں نے پہلوتے ہی شروع کیے کی ہے سر اللہ دیکھو نئے نبی تب آتا ہے جب تین باتوں میں سے ایک ہو پہلی والی شریعت ناقص ہو نئی شریعت کے لیے نبی آئے تو ہماری شریعت کے لیے الماک منظ و نقم نی نقم یہ کابل ناقص نہیں ہے نئے نبی تب آتا ہے جب تحلیل تحریم کی ضرورت ہو جیسے بلے اہل رقم بادل مانے کبھی سا کہتے ہیں ہمارے نبی اور رسول کا اعلان ہوا ہے یا یو اناس کن رسول اللہ کم جب نئے نبی تب آتا ہے جب گزشتہ دین اور کتاب منسوخ ہو یا ممہو ہو یا محرم ہو گزشتہ کتابوں کے بارے میں یو ہر ریفوڈل ہیں لیکن ہمارے قرآن کے بارے میں اِن نہ ذکر و اِن لہا بزول پتہ چلا کہ کوئی وجہ موجود نہیں ہے نئے نبی آنے کی قرآن نبی جن کی دعا قبول ہوئی امت محمدیہ کا جرنیل بن کر عیسا مسیح تشریف لائے میں اس پر مزید کلام نہیں کر سکتا میرے ذمہ کام زیادہ ہے میں نے بلیغ اشارے کیے اور مجھے امید ہے کہ اس کی اصلی پونجی آپ کے پکڑ میں آ گئی مقدم باون پور ایک مشہور قصہ ہے اس کے لیے جب علماء جا رہے تھے تیاری کر رہے تھے اور زبردست تیاری کی مولانا احمد سعید نے اور مولانا مرتزا ہن صاحب نے مولانا صد اللہ نے مولانا شبیر احمد نے مفتی کے فیت اللہ نے اور پھر حضرت انور شاہ صحیح سے اجازت لینے گئے آپ نے باقاعدہ اعتراضات شروع کیا کہ میرا ایسا کہے گا ایسا کہے گا ایسا گائے گا ان لوگوں نے جوابات دیے لیکن حضرت شاہ صاحب نے کہا لاؤ کاغذ کا روک لا اور یہ خاتمنڈی یہ دعا نہیں فرمایا آپ نے بڑی زبردست تیاری کی کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا برزائی پڑے یار مکار ہوتے ہیں بہت بیمار تھے شاہ صاحب اور فرمایا ٹھیک ہے میں بیمار ہوں مگر بستر مرک پر کہیں یہ نہ سنوں کہ ختم نبوت کیس مسلمان ہار گئے اور شاہ صاحب باول تشریف لائے اور باول آنے سے پہلے لاہور آئے اور ظفر علی خان نے وغیرہ نے زمین میں نکالے شہر لاہور پر خدا کی رحمتوں کی بارش یعنی مولانا انور شاہ کی آمد اخبارات کے زمین میں شاید آپ باول پور میں کس شان سے پیش ہوئے مقدم باؤل پور کتاب دیکھے اور مرزا غلام احمد کا دیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لا نے لگایا یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب کا نام ہے جی ہمارے دوست مولانا رشید احمد صاحب رحیمار خان میں غیرت کا پیکر ہے بزرگوں کی یادگار ہے جمیت کا سرگرم کارکن ہے اور ہمارے دل کا دڑ کر ہے مولانا نے یہ کتاب مرتب کی ہے ان کے خاندان کا ایک فتاوش ہے ہوا ہے اس کو بریلو غلط رنگ دے رہے تھے انہوں نے فی اس کا اردو ترجمہ کیا اس کا نام رکھا مرزا غلام محمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے وہ لائے لدھیانہ نے لگایا دیوبندر فاصلے پر لدھیا اور قادیان ایسے نے جیسے آپ نے سامنے میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام دوستوں کے پاس یہ کتاب ہونا چاہیے بہترین کتاب ہے ازار و معلومات ہے مرم کے خلاف حضرت احمد احتشا صاحب کے بارے میں اللہ ہوا ایسے بہترین معلومات میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دی نہیں حضرت محمد والد تم میں سے کسی مردوں کے ولاکر رسول اللہ ہے لیکن اللہ کے رسول وفات امنبی اور پیغمبروں کے خاتمے حضرت آپ کا شا کا شہر بھی سنو روح خوش ہو جائے آپ فرماتے ہیں کمال است مستوں کمالم شا سا شہر عالم کی بود مرکز ہر دائرہ یکتا عالم کی تو آئی کہ تم بھی مسل و نظیر رت کو کہتے ہیں نات اے دراک بخت مست کمالست بخاتم اے برات بخوات کے دردور آخری آپ کے لیے آخری زمانے کا انتخاب اس لیے کہ سارے کمالات دے رہے سبحان اللہ حق تو حکی ہست جو ممتاز آدین نبی ہست اگر پاک زمیری اخیر میں اپنے بارے میں کہتے ہیں. امتے تو کس نے توں انور ہے <تصفح> دی امتی کی بارو چارو سیام دوموئی زریری یقیامت کا دن ہے اور انورشا گھبرایا ہوا پیلے چہرے کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت کرم فرمائیے آسانی فرمائیے نہیں حضرت محمد باپ تم میں سے مردوں کے لیکن رسول اللہ کے اور خاتم اوخاتمبیا کے اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے یا مسکر اللہ ذکرا کثیرہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بتیرا و سب واسیلا اور تسبیح کرو اس کی صبح و شام والذی وسلی علیکم ملائے اللہ وہ ہے جو رحمت بیچتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے یخرجکم یفر جکمن ثلومات کہ نکالے تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف بکان بل منی اور ہے مسلمانوں پر میں رومان تگیے تو ہم یوں خو دعا ان کی ہوگی جس دن اللہ سے ملیں گے سلام و عاد اجرن کریم تیار کیا ان کے لیے اجر عزت کا یا و اے پیغمبر انا سلنا کا شاہیدر نذیرہ ہم نے رسول بنا کے بے جہاز کو امت کے حق میں گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ودائی نے اللہ بیجنی اور دعوت دینے والے اللہ کی طرف اس کے حکم سے وسی را اور آفتاب کا آفتاب کا یہ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اور بشر علم اللہ فضل کبیرا خوشخبری دے مسلمانوں کو کہ بے ان کے لیے اللہ کے ہاں سے فضل بڑھائے ولہ تو کبل کافری پرواہ نہ کرے کافر منافقوں کی وتا واضح دن کی تکلیفیں و توکل اللہ بھروسہ کرے اللہ پر وکفا بلّہ وکیل کافی اللہ کا احساس یادین احمد اے ایمان والو ادا نقاب جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے سمت الف تمنا دے دو مین قبل ان تمست انہیں اس سے پہلے کچھ ہو تو مانا کمانے میں نے عزت ان کوئی عزت کے گن لو اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں خاتون کو تالاب کی صورت میں عزت نہیں ہوگی پمت دے وہ دو ان کو رخصت ان کو سراہن جمیلا رخصت کر کے عمدہ یا بیو پیغمبر اِن اہل نہ ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے بیویا اللہ کی وہ آتے توجورا جن کو آپ دے چکے مہر باہر امام القت یمینوں جو آپ کی کنیزیں ہیں منفا اللہ علیہ وہ جو اللہ تعالی نے آپ کو فے دیا ہے فے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ اور جہاد کے لوگ تسلیم کر لے اور وہ غنائب والے کرے وہ بنا تے کا اور آپ کے چچا کی لڑکیاں وہ بنا تے کا پھوپھیوں کی لڑکیاں وہ بنا تخالکا اور ماموں کی لڑکیاں یہ سب حلال ہے نا وہ بنا تخال آ اور خالا کی لڑکیاں یہ وہ لڑکیاں ہیں جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور جب نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح سے پہلے پردہ ضروری ہے اللہ کی حجر نماک وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی ہے وہ امرا اور ایک مسلمان اور آپ یہ محبت نفس ہاں اگر بخش نے اپنے آپ کو لنبی نبیے پیغمبر کے لیے ان اراد انبیو اسن کے ہاں اگر چاہے پیغمبر کہ اس سے نکاح کر لے بعض بیوں نے مہار ختم کر دیا تھے کہ بس آپ کی دعا ہماری مہار ہے اس طرف اشارہ ہے ماہر شرعیہ ماہر مسل تو آئی جاتا ہے خالص من نلمو منی یہ بغیر مہر کے نکاح آپ کے ساتھ خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں علماء کہتے ایک ہی وقت میں اتنی بیویاں رکھنا یہ بھی پیغمبر کی خصوصیت امت کو اجازت نہیں قل عالم نامہ فرض علیہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ان پر بیویوں کے لیے وما اور ماما قطع مانو اور قنیزوں کے لیے یہ کہلا یا کنالت کو معاف کیا تاکہ آپ پر دقت نہ رہے وہ کان اللہ غفور الرحیمہ اور اے اللہ بخشنے والا رہموانا ترجیح منتشاؤں میں من دور کر دے جس کو چاہے ان میں سے وہ تو امیر ایک منتشا اور قریب کر دے جس کو چاہے جگہ کو اس لیے اجازت ہے کہ ان سے ظلم کا توقع نہیں ہے امکان نہیں وہ من اب تغم میں نظر اور جس کو آپ ڈونڈے ان میں سے جن کو آپ معزول کر چکے تھے فلاں جو کوئی وہ نہیں ذالقادنا یہ قریب ہے انتقر رہا یوںنا کہ ان کی بیوی آنکھیں ٹھنڈی رہے بیویوں کو پتہ چلانے کہ نبی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو وہ خود ہی خوش خوش ہے کیونکہ نقصان اس سے پیدا ہوا تھا کہ ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرے ولایا زن اور نہ غمگینو و یا اتائی اور خوش رہے گی جو دیں گے ان کو آپ اللہ علوم کلو بکم اللہ خوب جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں وہ کان اللہ علیمن حریم علم والے بات حلال نہیں آپ کے لیے عورت ہے اس کے بعد ولان تبدل بھن میں نہ تبدیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور عورتیں ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دیں پہ کور لے آئے بولو آج بہسن اگر کہ کو اچھا ان کا حصل تب بھی اجازت نہیں ہے ایک طرح سے ان کے حقوق ختم کیے دوسری طرف سے نبی پر پابندی لگائی کہ بس اب اور دینیا نہیں آئے گی جو ہے یہی کافی ہے وکان المام القت اسی کسی طرح آپ کی کنیز وکان اللہ اللہ کل شیر رقیبہ اور ہے اللہ ہر چیز کے نگاہ بان یازین عامن ایمان والوں لا تدخلوا کھلو بلو نہ داخل پیغمبر کے گھروں میں اللہ ذنحم کرئے کہ تمہیں اجازت ملے تو ان کھانے کے لیے کیوں نہ غیر ناظرین انا ہو نہ دیکھ رہے ہو اس کے پکنے کو بعض صورت ایسی پیش آئی کہ لوگ آئے اور وہ چیزوں کو دیکھنے لگے پیغمبر کو تکلیف ہوئی اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اس میں امت کو بھی اشارہ ہے کہ وہ جب کھانے کے لیے بلائے گئے تو وہاں جا کے انتظار کرے برتنوں کو اور چیزوں کو چیک نہ کرے اس سے اہل خانہ کی توہین ہو دی یہ بظاہر معمولی مسئلہ ہے لیکن اصلاح معاشرے کے اندر پونہ کا مسئلہ ہے ولا کے نژ دو تم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پس کھولو بس آؤ فوزہ پائن تم شروع اور جب تم کھانا کھا چکے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ وہاں بیٹھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں حضرت زینب کے ولی میں کبھی تسکرائے و نامستا نس کی نل اور نہ دل لگانے والے باتوں میں کیونکہ آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اور کافی لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ان نظاروں کو کانا یوز نہ دیا بے دے رہے پیغمبر کو فہستہ ہی وہ حیا فرماتے تم سے ولستہ سیمن الحق اور اللہ حیا نہیں فرماتے حق سے اس کے شکار ہے کہ اگر کبھی حق سے حیا کرے تو حق بیان کون کرے گا جواب یہ ہے کہ یہ دو طرح مسائل ہیں ایک وہ جو شریعت سے متعلق ہے اور دوسرے وہ جو صرف نبی کی ذات سکون و آرام سے متعلق ہے اس میں آپ بہت تحمل فرماتے تھے اور اظہار نہیں فرماتے ویسا سال تمہن متان اور جب بی بیویوں سے کچھ ماننے لگو فسٹ میں ورائے ہیں بس مانگوں سے پردے کے پیچھے یعنی مرد اور اجنبی عورت آمنے سامنے نہیں آ سکتے اس آیت سے سراہتان معلوم ہو گیا کہ اجنبی عورت اور مردوں کا علی سلیخ آمنے سامنے ہونا حرام نہ جائے اکبر القابائ اور قرآن سے بغاوت ہے پیغمبر کی بیویاں جو بنحص قرآن امت کی مائیں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی اگر صحابہ کوئی بات کرنا چاہے کوئی چیز مانگے تو درمیان میں حائل ہونا چاہیے غالم اکہر قلوم وہ کلو بہن یہ زیادہ پاکی کی بات رہے گی تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے وما لکم رسول اللہ حق نہیں ہے تمہیں کہ تکلیف پہنچاؤ پیغمبر کو بلا انتن کے ہوا زوا جاؤ ممبا دیا بلا نہ نکاح کرو ان کی عورتوں سے ان کے بعد اندال تم کان ان اللہ عظیم بے شک تمہارے یہ کرتوت اللہ کے یہاں بہت بری ہے ان تمدو شاید مو تو اگر تم ظاہر کرو کچھ یا چپاؤ تو اللہ کان بےک ال پس بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں لا چنا حا نہیں بائے کوئی وہ بات نہیں خواتین پر ان کے باپ کے بارے میں ورنہ اپنا نہ بیٹوں کے بارے میں ولا اخوانہ نہ بھائیوں کے بارے میں ولا اپنا اخوانہ نہ بھتیجوں کے بارے میں ولا اپنا خواتین نہ نہ کے بارے میں ولا نشہ نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں ولا ماب القت اعمان اہم نہ ان کے قدیضوں کے بارے میں یہ آپ نے سامنے آ سکتے و تقین اللہ اللہ سے ڈرو کیونکہ ان سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ان اللہ کا نالا کل شہین شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ان اللہ علی النبی یا سلو نال بنو سلو علیہ و تسلیما سورہ حزاب اصلاح المعاشرہ میں ہے اقتالی نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اگر ایک آدمی کے دو دل ہو سکتے تو دو خدا بھی ہو جاتے کیونکہ دل تصرف اور اختیار کا مالک ہے یہ شان العالمین کی منہ بولے بیٹے کو واقعی بیٹا مت سمجھو اس میں حکام سے قطع نظر اور اس کی بہو کو اپنی بہو کی طرح آرام دائی بھی نہیں سمجھ سکتے بولنے میں اور پکارنے میں احتیاط ضروری ہے ایک ایسی ہستی جو واقعتن ہمارے ماں باپ ہے اور ہم واقعتن ان کی اولاد اور ان کی بیویاں یا ہماری اپنی ماؤں سے زیادہ مقرب اور مقدس ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور اس میں قدر تفصیل غز و خندق کے موقع پر خدائی مدد ظاہر ہوئی تم میں ایسے افراد کی چھانٹی کر دی گئی جو بہانے بناتے تھے اور مختلف ہیلے حوالوں سے جہاد سے بچتے تھے جہاد کے مخلص اور شیدائیوں کا بیان بھی فرمایا دنیا کے لیے جہاد سے پیچھے پلٹتے ہو دنیا تو ایسی بری چیز ہے کہ اگر پیغمبر کی بیویاں بھی مانگے تو انہیں حکم ملتا ہے کہ یا نبی لو اور دنیا چھوڑو یا دنیا لو اور نبی کی نسبت سے نکل جاؤ اور اس پر تفصیل اصل مسئلہ سورت کا اس رسم کو توڑنا تھا جو وہ بولے بیٹھے کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا چنانچہ جی زید بن ہارے سب بولے بیٹا تھا اسے زید بن محمد کہنا منع کیا ما ماں کا نا محمد الربا اور اس کی بیوی زینب بن کے جہج ہونے کے بعد پیغمبر کے نکاح میں آئی اور یوں اللہ نے مسلمانوں سے دقت گرانی ختم کی اور اس رسم کو روک لیا اس پر تفریح باز احکام اور اس زمن میں رسالت بآب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے آتاب اور اطراف احتراب <سؤال> ان اللہ ملائے کا کہ نبی <سؤال> بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سولاد بھیجتے پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی سلا تو سلام بھیجو اس آیت کریمہ کے پیش نظر زندگی میں ایک مرتبہ صلاح و سلام پڑھنا یہ فرض ہے اور ہر مجلس میں اور ہر وقت جب بھی موقع ملے صلاح السلام پڑھنا مستحب ہے امام ابو جعفر تہاوی کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ہر دفعہ واجب ہے لیکن ابو جعفر ہندوانی حنفی کہتے ہیں ہر مجلس میں ایک دفعہ واجب ہے اور باقی کل نماز و نبی صلی اللہ علّم و صحب و صلی اللہ وسلم علیہ ہندی یا جل پان امام شافی کے نزدیک نماز میں صولاۃ السلام فرض ہے امام بخاری نے امام شافی کے مذہب کو اتنا ناپسند کیا کہ نماز میں درو شریف لائے رہے بتانے کے لیے کہ یہ سنت مستحبہ ہے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور صلاح و سلام کا تعلق نماز سے نہیں ہے عام زندگی سے احناف کا مذہب اعتدال کا ہے نماز میں واجب سمجھتے ہیں عام حالات میں مستحب عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض اور کل لما زکرن نبی اول مر واجب القول البدی فلاط الحبیب شفیل صخاوی جلا الافہام والسلام وسلام الخیر الانام لبن القیب اور درو شریف پڑھنے کا شریع طریقہ الشیخ والمرشد المرشد کے کل سر مورنا سرفراس خان مروم افور اور درو شریف صلاح السلام کی شریع حیثیت اور بیدتیوں کے مغالتے سے بچنے کے طریقے اس عجز اور فقیر کا مایا ناز رسالہ جو باتیں محاق الصر سے رہ گئی میں نے وہ اس رسالے میں جمع کی ہیں نماز میں سلام ہے السلام علیکم النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نماز میں درو شریف ہے اللہ مسلم علی محمد وال محمد آخری میں طرف بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا امد السلام فقد عرفنا سلام تو آئی ہے السلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہ پکے فن وسلی علیہ آپ نے کہا قولو اللہ مسلم علامحمد امال عل محمد, محمد. کماسلی تعالیٰ ابراہیم البراہیم ابراہیم کا حمید امجی اللہ بارک علام محمد امال عل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم البراہیم ابراہیم کا حمید ام اس میں کچھ الفاظ کا فرق بھی ہے لیکن منصوص اور معصور دروپ جہاں ہیں اس میں اللہ ضرور آتا ہے چنانچہ مفسر اہل سنت علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اسلاط والسلام سلام کا یا رسول اللہ یا اسلاط والسلام سلام رسول اللہ لا یوجیو اتفاقا امت کا اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے نہ جائے دونوں غلط کیونکہ اس میں خدا سے مطالبہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف تب معتبر ہوگا کہ اللہ سے کہا جائے کہ یا اب بھی سل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علا محمد اور السلام و رسول یا سنا والسلام السلام و عل رسول یا, یا رسول اللہ دیگر خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی یہ کہ اس میں اللہ سے مانگنا نہیں ہے جو سمجھدار لائق طبقہ ہیں وہ غور سے باتیں سنیں تاکہ عمر بھر کی مصیبت سے چھوٹے۔ اس میں نشکال یہ ہے کہ خود قاعدے میں اسلام مولکا یو النبی و رحمۃ اللہ و اس کا جواب یہ کہ یہ ما سبق کے ساتھ متعلق ہے اس میں ہے اتہیاۃ اللہ تو اتویبات خدا و تعالیٰ کا ذکر ما سبقہ جملوں میں ہو چکا ہے اس لیے یہ درست ہے اسلام مولکا یونبی و رحمۃ اللہ نے نبت کہتے ہیں کہ جب قاعدے میں السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتو ہے تو ہمارے اسلاد و السلام علیہ یا رسول اللہ کو غلط کہنا ٹھیک نہیں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ کہ السلام علیہ کا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتو تو منصوص ہے مگر السلا والسلام السلام یا رسول اللہ یہ آثار میں نہیں جال ہے دوسرا جواب اس کا یہ کہ آپ جو دلیل میں پیش کرتے اس کو پڑھتے تو نہیں آپ اذان کے بعد یا مختلف محافل میں وہ الفاظ تو نہیں پڑھتے جو قاعدے میں ہیں توف کیلوم کر کن کے بارے میں نال لے؟ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو بات پیش کرتے ہیں سند میں معصول السلام علیکم نبی و اللہ وبرکاتہ اور پڑھتے اس کے متوازی الفاظ ہیں تو بدیتی کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تبدیلی کس وجہ سے ہے یہ الفاظ اس سے بہتر ہے تبدیلی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ بدےتی ہے تو آپ کو نبی کے کلام پر اجمینان نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ قرآن شریف پڑھتا تھا استاد سے قاعدہ پڑھتا تھا تو قالی صاحب نے اس کو سکھایا کاف زر کافے زرفہ ریوا پیشرو کا فرو تو بچوں کی آتا کر کے اب یہ بڑے جو بیٹھے یہ بھی وہی بچے ادھر ادھر دیکھتے رہتے سوچتے رہتے اچانک استاد آیا اپنی جگہ بیٹھ گیا تو بچے نے شروع کر دیا کاف زر کافے زرفہ ریوا پہ شروع تو پھر کہنے لگا ولزین آم تو پھر خود ہی کہا کہ یہ تو لگی رہے گا تو سند میں پیش کرتے ہیں السلام علیہ کا یو النبی اور, اور پڑھتے ہیں السلام تو السلام علیہ یہ اسی بچے سے پیدا ہے وہ بڑا ہو کر کے اسے بجتیان پیدا ہوئے اگر یہ ان سے دریافت کرے آپ کے یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ الفاظ غیر متنازع ہے تو غیر متنازع پڑھا کرے آپ وہ نہیں پڑھ سکتے اطمینان نہیں ہے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ نبی نے ہر امتی کو بتائے اور یہ نبی نے بیٹھ کر تعلیم دیے اور یہ نبی نے آہستہ پڑھنے کا کہا ہے تو مسئلے تو حل ہو گئے سلا تو سلام ہر ایک اپنا پڑھے گا بیٹھ کر پڑھے گا آہستہ پڑھے گا اس پر کس کا اعتراض ہوگا ہے تو چاروں باتوں میں اختلاف ہے نا اصل چھوڑ کر جان پڑ رہا ہے ایک اور اصل الفاظ کو معتبر نہیں مانتے یا اکتفا نہیں کرتے دو بیٹھ کر پڑھنا آیا ہے یہ کھڑے ہوتے آہستہ پڑھنے کا حکم ہے یہ اونچا پڑھتے اپنا اپنا پڑھنا آیا ہے یہ مل کر پڑھتے ہر بات میں بندر بندر بندر بند در بند بند در بند دشمنا دیتے ہو بند ہر طرح بند در بھی دیتی ہے اس کو دیکھو کہ دعا میں درو شریف پڑھنا سننا تھے اخیر میں یا حمد الہی کے بعد درود اول اور آخر پڑھنے لگے اول کبھی بھی ثابت نہیں ہے میرا دعویٰ ہے پوری شریعت میں ایک موقع نہیں ہے جس میں شروع میں درو شریف ہو آپ یا آپ کے استاذ جو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اول تو غلط کہتے ہیں زبان غلط چل پڑی ہے جب غلط عادت ہو جاتی ہے تو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو آپ روک لیں اور کہیں کہ پوری دنیا اسلام کی روایات میں ایک روایت دکھائے جس میں شروع میں ضرور کبھی بھی نہیں ہمیشہ ضرور شریف کے لیے ہے سم سو علیہ ام سوند علیہ تو سم کو آپ نہیں جانتے کہ وہ شروع کے لیے لیا تھا یہاں تک کہ ارزان میں بھی اللہ رب بہاد دعوت تاب کے بعد ہے سمسول عباس بعض محدثین کہتے ہیں یہی مراد ہے تو اللہ وربادی دعوت تام ازان کے شروع میں معذر پڑھتا ہے ہاں حقیقت یہ ہے کہ دیوبندیوں نے کام کرنا نہیں تھا ورنہ دوسرے فرقوں سے زیادہ اس فرقے کا رد ضروری ہے جنہوں نے پورے اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا بیشتر مسائل میں وہی اس کی بنیاد اور پہیے بنے ہوئے ہیں آپ کو بعض کتابیں آپ کے لوگوں کی دکھائیں گے آپ کہیں ان پر بھی ہمارا یہ اعتراض ہے ہم ان سے بھی پوچھ دیں کہ صحیح حدیث کے خلاف لکھنے کی ضرورت کیا ہے ان اللہ ملائے کت ہوں بے شک اللہ خود اور اس کے فرشتے جو سلون البی نوازش کرتے ہیں پیغمبر پر سونا اصل میں تقرب کو کہتے ہیں کسی کو نزدیک کرنے کو یا منو سل علیہ وسلم و اے ایمان والو درود بھیجو پیغمبر پر اور سلام پڑھو سلام ایسا سلام پڑھو جو پڑھنے کا قابل ہو ہاں ان اللہ دین یوزون اللہؤ بے شک وہ لوگ جو ایزا ہی دیتے ہیں اللہ اور رسول کو انہیں یعنی ان کے دین کو اور اہل دین کو لانحم اللہ عفت دنیا والا آخرا ہے ان پر خدا کی دنیا و آخرت میں اپنی طرح سے الفاظ کہے اس کو درود کہہ دے کھڑے ہو کی چیزیں چلاتے کے باندھتے یہی اللہ کے دین کو نقصان پہنچاتے اگلی آیت میں مبتدین پر لانت آئیے عدل ضاب مہینہ اور تیار کیا ان کے لیے ذابر سوا کن اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اہلیہ نے بدت کے خلاف سب سے بڑی مؤثر کتاب تو میں کہوں گا قرآن کریم نئے بن تیمیہ کی کتابیں کافی ہے نئے بن قیم کی نہ غرناطی کی نہ شاطی کی نہ شاہ اسماعیل کی نہ حضرت گنگوئی کی نہ منظور نعبانی کی نا محک کو لسر خان کی خدا کی قسم جتنی جڑے قرآن کاٹتا ہے دیتی کی مثال نہیں اب فوراں کہا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے دین میں کمی زیادتی کرتے ایسے لوگوں پر لانت ہے اللہ تعالی کی دنیا آخرت پہ اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے وللی نیو زون المومی اور وہ اور آپ کو جواب میں کیا کہیں گے جب آپ کہیں گے کہ الفاظ معصورا نہیں تو آپ کو کہیں گے دل الخیرات ہزب الب ہزب العظم فلاں بزرگ کے بنائے ہوئے آپ کا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہوتا ہم تو نہیں جانتے بس اسی کپڑو پپڑو سے آپ کو خاموش کریں گے وہ اگر آپ نے تھوڑی سی جرات کی اور آپ نے کہا ان پر بھی وہی اعتراض ہے جو آپ پرے کے نبی کے بتائے ہوئے کے علاوہ کیوں بنایا ہے <تصفی> تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ کے بزرگ بھی درائل خیرات اور حزب البحر حزب العظم کے وظیفے پڑھتے تو آپ کہیں توجہ نہیں ہوئی بوجہ تم جیسے لانتی نہ ہونے کی اب جب تم سے گفتگو ہونے لگی کیونکہ تم نے ماسورہ اور مصنوع دروز السلام کو ایک طرف کر لیا تو ہمیں ڈر لگا کہ ان بزرگوں کی ان کتابوں اور اس طرح چیزیں کے پڑھنے میں بھی کچھ کمزوری آئی ہے لہذا اللہ ان کو بھی معاف فرمائے وہ کہیں گے آپ اپنے بزرگوں کو نہیں مانتے تو آپ کہ وہ ہمارے بزرگ تھے مگر انبیاء بیا نہیں تھے اور اسمت مطلب صرف رسول نبی کو ہے اس لیے مبکر و عمر کی بھی بعض روایات چھوڑی جاتی ہے علی و عثمان کی بھی بعض روایات عظمت کے باوجود چھوڑی جاتی ہے اور شافی و احمد و مالک کو دن بھر چھوڑتے رہتے ہیں تو بزرگ ماننے کے باوجود ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے تم ہر بات امام شافی اور احمد امن کی مان رہے ہو کیا اللہ تعالی کے فضل سے اس کے احسان اور مہربانی سے حضرت مولانا سرفراز خان کا نہیں کہہ سکتا واقعی وہ وقت کے امام تھے ان کو اللہ تعالی نے ان جعل سازوں کے خلاف کام کرنے کا بہت بڑا موقع صلاحیت اور منقع محبوبہ زمانہ اور اسباب دیے ان کے اور علامہ خالد محمود کے علاوہ ہمارے اپنے اور پرائے سب سے اس بارے میں اس عاجز اور فقیر کا مطالعہ سب سے زیادہ ہے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ دو بزرگ علیحدہ ہیں ان تک کوئی ٹکنے کو بھی نہیں پہنچے وہ ہمارے امام ہیں ان کو بہت طویل موقع ملا ہے اور انہوں نے بہت دور تک پیچھا کیا ہے اور سو فیصد کامیاب رہا ہے ان دو بزرگوں کے علاوہ قریبی زمانے میں اپنے اور پر آئے مخالف اور موافق جتنے لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اس عجز ناب حقیر اور فقیر کی تب دو اور سوچ اور فکر مطالعہ اور تاپ کو تمام لوگوں سے زیادہ ہے اللہ تعالی راضی رہے خوش رہے اس کا افسان مہربانی ہے بڑی بول سے حی میتن منامن یغزتن روحن جسدن ہالن مالن توب اس کا خوار ہے صرف تحدیث کی بنع کے طور پر وہ اماں بن مت رب کہ جتنا مجھے موقع ملا ہے سوچنے کا ان کے تعاقب کرنے کا ان کی باتیں سمجھنے کا ان دو مزرگوں کے علاوہ اس وقت موجودہ دنیا میں اپنے اور پرائے سب سے اس عجز اور فقیر کا مطالعہ ان کا تعاقب اور اس سلسلے میں سوچ بچار فکر آجز فقیر کی زیادہ پھر بھی اگر مجھے کبھی بھی نظر آیا اور یہ احساس ہوا کہ کسی اور کا اس بارے میں طویل و عویز مطالعہ ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھوں گا جس طرح بھی ممکن ہوگا اس سے استفادے کو اپنے لیے لازوال دولت کہوں ہمارے ہاں وہ مشہور مناظر بھی رہتے ہیں اور محقق مصنف سعید قادری آپ اس کو دیکھتے ہیں غریب ایسے خجل خوار نظر آتے ہیں یہ مطلب نہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ہمار لائے وا ہاو لائے اگر یہ شخص اپنے مقر پر مستقر رہتے تو یہ بھی ہم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کو اور علوم تو ہے لیکن کتاب و سنت کے بارے میں اطلاع کم ہے باورچہ باقاعدہ محدث مفسر مدرس نہ ہونے وہ ایک چیز کی کمی رہی ہے جبکہ یہ دونوں بزرگ علامہ خالد محمود اور محقق الر سرفرازان اعلیٰ درجے کے محدث مفسر فقی خبردار قسم کے مبصرین بھی یہ شخص بھی اس زمانے کی محتنم ہستی ہے سعید احمد سعید سعید احمد قادری صاحب جو یہاں بیٹھے رہتے ہیں رات کو میرے ساتھ افطار کرتے آج کل احسن الوم میں کتاب لے کے آئے تقدیس الحرمین حرمین شریفین کی جو بددی توہین کرتے ہیں اس پر کتاب لکھی اور اس شخص کی ایک سو ساٹھ کتابیں ہیں رد بیداد گھومتا پرتا ایسا ہے جیسے آپ سمجھیں گے کہ ابھی ابھی چولے بیچ کے بھارے ہوا ہے یہ تکلیف اس لیے پیش آئی کہ کبھی کبھی ادھر چلا جاتا ہے جانا اور پھر ادھر حقیقت میں اعلی درجے کا راسخ دیوبندی ہے اور چال باز بھری ہوئی ہے یاد رکھنا دیوبندیت میں رسوخ ہے لیکن افسوس بکولم حضرت شیخ کے کام کے آدمی ہیں لیکن افسوس کے مطلب دے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے میں کوشش تو کر رہا ہوں حضرت شیخ کے حکم پر وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ سب باتیں وہ سن رہے ہیں آپ کے تفسیر پڑھنے کے ایک ایک لفظ سنتے ہیں مجھے بعد میں بتاتے ہیں کہ یہاں یہ ہوا وہ ہوا سب بتاتے ہیں ایسا کرے ایسا کرے مشورے بھی دیتے ہیں میں بڑے غور سے سنتا ہوں بہت کام کے آدمی ہے قیمتی انسان مٹی میں رول رہا ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق ہے کہ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا و یرحم اللہ ہو قال دن بس اپنی ایک جگہ میں رہو تھوڑا کام کرے یا زیادہ کرے اپنے بزرگوں کی خوشی اور تصدیق کے ساتھ کام کرو خود سری نہ دکھاؤ کام خراب ہو جائے چنانچہ مولانا سرفراز خان کا ایک مقولہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے نقل کیا ہے رسالہ وفاق میں کہ حضرت کے اتنے مقبول اور معتمد ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے اگر میرے پاس سو قسم کے دلائل ہو اور تحقیق کا انبار ہو اور پھر مجھے پتہ چلے کہ میری وہ تحقیق اور مطالعہ کی دیوبند کے فلاں نظریہ کے خلاف ہے تو میں اس تحقیق اور اس اپنے نظریے سے سو بار بیزار ہوں گا اور اپنے بزرگوں کے مسلک کی تائید و حمایت کروں گا انزول اللہ رسول دنیا والا خیرا وہینا والذین یوزون زون المو بغیر مکت سبو وہ لوگ جو عزا دیتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو بغیر ان کے کچھ کیے فقد دہ کا بنو بہتان اموائے مبینہ انہوں نے اٹھایا بہتان اور گنا وازے یا یور نبی کل ازوا دیکھا وہ بنا دیکھا وہ نسائ اے پی کہہ دے اپنی عورتوں سے بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے دیکھو ذرا پہلے بھی آیا اب دوبارہ آیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ قلر فی ہوئی کی بیویوں کے لیے تو ایک عام قانون بھی آیا اے پیغمبر نمبر کہہ دے اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے بیوی بی ایک نہیں بیٹی بھی ایک نہیں روافظ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی یہ فاطمہ غلط کہتے ہیں اور مسلمان عورتوں سے یودنی ڈالئی ہندنا منجنا بی ہندا ڈال دیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اے مسلمان عورت اے پیغمبر کی بیٹی اور بیوی بی جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر ڈالیں جلابی جلباپ کی جمع ہے جیلباپ اس چادر کو کہتے ہیں جب تک اٹھائے نہیں نہ اٹھے جب تک اٹھائے نہیں نہ اٹھے جسے بعض زبانوں میں پڑونے کہتے ہیں بعض لوگ ان کو چیل کہتے ہیں بعض اس کو گورکھا کہتے ہیں بعض اس کو پردے کی چادر اور شال کہتے ہیں بارہ تو و حسن کواری برقع چادر شال جسم کے اندر جو عورت کپڑا پہنی ہوئی ہے اس کے پردے کے لیے ضروری ہے سر سے تکنے تک ہم کسی کو یہ پابند نہیں کرتے کہ پشاوری برکا ہو نہ ہم یہ پابند کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینے والی ہو ہم کہتے ہیں آپ اپنے گھر بنائیں جو چاہے مگر اپنے پردے اور حجاب کا خیال رکھے ذالک کا ایو رف فلا یو زین یہ نزدیک ہے کہ پہچانی جائے کہ یہ واپر عورت ہے پس انہیں تکلیف نہ دی جائے وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ بخشنے والا رحم والا لمین تہل منافکون ولدین فیق ال اگر باغ نہیں آئے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے والمرجفون مرجف نفل اور بدماشی کرنے والے مدینے میں مرجف اور جفیور جو مرج کے بارے سر اٹھانے والا ناکار لوگ مدینہ میں کیا عورتوں کو چھیڑنے والے لنو مر بہم ہم مسلط کر دیں گے آپ کون پر سم منائ جاویر کفی ہے اللہ پھر نہیں رہیں گے آپ کے بعد اس شہر میں مگر چند دن ملونی ملون کہیں گے احما سقفو جہاں پائے جائے اقیزو پکڑ جائے وہ کتلو تبدیلا قتل کیے جائے مار مار کر جو مسلمان با پردہ آزاد عزت والی عورتوں کو تنگ کر دے یہاں یعنی سے وہ قانون نکل آیا ہے کہ ایک پردنشیل عورت کو اگر کوئی راستے میں بیٹھ جائے یا اس کی پردے کو اٹھائے یا اس کو پردہ اٹھانے پر مجبور کر لے تو اس کی سزا اس میں بیان ہوئی سنت اللہ فل ندی نخلاوں میں نقابل خدا کی عادت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزرے ہیں پہلے ولن تلی دلی سنت اللہ تبدیلا اور ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی عادتوں میں بدلنا ہمیشہ قانون رہا اے پردے کا مسئلہ طریقے اسلام کا بھی اسلام سے پہلے ادھیان کبھی ہے یس انوکن سوانستان پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں کولین نوا علم آئند اللہ آپ فرمائے اس کا علم میرے رب کو ہے میرے اللہ کو ہے قریبا آپ کو کیا پتا ہے ہو سکتا ہے قیامت نزدیک کو قیامت کا دن کیس طرح ہوگا ان اللہ ہاں لانل بے شک اللہ نے لانت کیے کافروں پر وہ آد ہم سیرا اور تیار کیا ان کے لیے جلانے والی آگ خالدین فیا پتا ہمیشہ اس میں رہیں گے لائے جدون ولیم ولا نصیرہ نہیں پائیں گے اپنے لیے دوست نہ مددگار لو مت پلب فنار جس دن پلٹ جائیں پلٹ دیے جائیں گے چہرے آگ میں اللہ حفاظت فرمائے یقونو نہ کہیں گے یا لیتنا لئے افسوس اطوان اللہ اطوان رسولا ہم مانی اتاد کر ہی لیتے اللہ اور اطاعت کر لیتے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی سزا آئے گا کہیں گے ہم بنائے پرور دیکھا انتوان سادت نام کو بنانا ہم نے تابداری کی اپنے مذہبی لوگوں کی اور سیاسی لوگوں کی سادت سید کی جمع مذہبی لوگ اور خوبرا کبیر کی جمع سیاسی آدمی بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ذرا سے بادشاہوں سے اونچے طبقے سے جو کام آپ مشکل سے کرتے ہیں وہ ایک ٹیلی فون پہ کر لیں ہر ادا سمارانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ حج اور عمرے کی سفارش بڑے شوق سے کرتے فرماتا کے پیسے بھی ان کے محنت بھی ان کی اور ہمیں صرف سفارش کا پورا سواب ملے اے پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے مذہبی لوگوں کی اور سیاسی لوگوں کی فاد البیلا بس انہوں نے بے راہ کیا ہم کو رائے راس سے اس, کی اس آیت کے نیچے مولانا موزودی نے تقدیدی دین میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب ہم نے کنس کدوری اور آلمگیری والوں کو مان کر جہنمی ہو گئے مذہب بے حنفی اور ان کے معتبر کتب کی توہین تو لے کے چل رہا ہے یہ نام تو وہ قرآن کو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان پر تو مہر جہنم کی لگ چکی کنس قدوری اور فتح و عالمگیری خالص ہدایت اور رشق کی کتاب ہے ان کا ماننے والا کبھی بھی جہنم نہیں جائے گا ان کو برا کہنے والا جہنم جا چکا ہے ربنا آتےم فیف نذا ایپرورتی کا دین کو دوبڑا اذا و لان ہوم لانن اور لانت کرین پر لانت بڑی یہ بات مکمل ہو گئی اب ایمان والوں کو تاخیر ہے کہ تم بچو ایسے افعال سے جس کا نتیجہ یہ بنتا ہو یا بنو اے ایمان والوں لاتکون کلزین زو موسا مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیف دی تھی رضی موسا کو خبر اب اللہ مما کالو بس بری کر دی ان کو اللہ نے جو لوگ کہتے تھے وہ کاند اللہ وجیح اور وہ اللہ کے ہاں عزت والے تھے علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں اور ایک تو جب انہوں نے زکوٰۃ فرش کا حکم سنایا تو قارون کو بڑا مشکل پیش آیا اور بہت برا لگا اور اس نے ایک خاتون کو کہا کہ جب موسا ممبر پر تقریر کرے تو تامنے کھڑی ہو جاؤ اور کہو اے موسا لوگوں کو تقریر کر دے ہو اور خود ذنا کرتے ہو کل تم نے میرے ساتھ ذنا نہیں کیا موسا علیہ السلام جب ممبر پر بیٹھ گئے اور تقریر کرنے لگے اور وہ عورت اس کہنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو اس کی زبان بند ہو گئی گی ہو گئی براہ اللہ اور دوسرے وہ مشہور واقع ہے جو بخاری مسلم تمام معتبرات میں ہیں کہ مسال سلام بڑے پرد نشین تھے کان حیین ستیرا بہت حیاتار اور باپردہ تھے اس لیے وہ دریا کے کنارے علاحدہ نہ اتے تھے جبکہ بنی اسرائیل ان کے یہاں مرد مل جل کر آپس میں نہاتے تھے مل جل کر یہ بنگالیا میں بھی یہ مرغ ہے یہ ایک وہ سلحانے میں چار چار طلبہ پانچ پانچ نہاتے کہتے نہیں وقت تنگ ہے ٹائم نہیں اگر نہ آنا ہی تو تھا اب تو ختم ہو گئے کہ زمانے میں اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ یہ دیواریں سب کالی ہو گئی تھیں اب تو بس ایسے حالات آئے کہ وہ آ نہیں سکتے ایک دن بنی اسرائیل نہاتے تھے اور وہ سارے شناب پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جو ہم سے پرتا کرتے ہیں اور دور رہتے یہ اندر آدر الف بڑا زبر داد رہی آدر آدر کہتے ہیں فتق کے مریض کو جس کا ایک خوشی بڑا ہو ایک چھوٹا ہو ہندوستان کے ایک بزرگ بیمار کا لوگ ملنے گئے تھے تو وہ منع کرتے تھے کہ مت آئیے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خشیا اتنا بڑا ٹوکری میں پڑا ہوتا تھا اسی سے بڑے انتقال ہو گیا اس کو آدھر کے تھے عربی میں اور حکمت میں ادرک کہلاتی ہے ادرت او بیماری اور اردو میں اس بیماری کا نام ہے فتقی موسا کی صحت میں کچھ فرق ہے ایک دن حضرت نہ رہے تھے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے علیدگی میں نہ آ رہے تھے اور وہ پتھر بھاگا آپ اسی طرح نکل آئے اور سو سوبی سو سوبی الجر پتھر میرے کپڑے دو اور بنی اسرائیل کے جمگٹے میں پتھر آیا سب نے دیکھ اور کہا ماشاء اللہ بہترین سے آتے کوئی بیماری نہیں طبیعت بچا دی بڑی کبھی بڑی تکلیف کو روکنے کے لیے چھوٹی تکلیف سبب بن جاتی ہے اسرائیل کے سامنے حضرت تھوڑی دیر کے لیے بے کرتے ہوئے لیکن وہ بڑا بلیم جو تھا الزام کہ آپ میں کوئی تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی تو تھوڑی تکلیف بڑی تکلیف دور کرنے کا سبب بنتی ہے یہ واقعہ عام طور پر مفسرین نے اس کی تفصیل مانا ہے اے ایمان والوں مت بنو مانن ان لوگوں کے جو تکلیفیں دیتے تھے علیہ السلام کو بس بچا دیا ان کو اللہ نے ان باتوں سے جو لوگوں نے کہی وہ کا رہ اللہ وجیا اور وہ اللہ کے ہاں باعث درد تھے یا منتق اللہ ایمان والے ڈرو وکول قول سدیدہ اور بات کرو بات طریقے کی اس لہل کو ممالک کوم ٹھیک کر دے گا تم کو تمہارے اعمال میں اخبر نہ کم جنوب کو معاف کر دے گا گنا تو اللہ اور رسول جو اعت کرے اللہ و رسول کی یہ ترغیب ہے اب ترغیب فقد فاز دفنا زیمہ یہ آیت ان تین آیتوں میں سے جو بوقتے نکاح خطے میں پڑی جاتی ہے تیری آئی الدینہ مرتف اللہ وقول یائی الزین الله حق تم ولا تموتن الا تم مسلمون اور دوسری یا ستی خلق سے الذي خلق من زو جہاں و بت امن ہوں مارے جالن کثیر صاحب و, و تک اللہ حلزی تصالبی ون اللہ الله نال گمر قیم اور تیسری پھر دو تین ندی سے جو نکاح سے متعلق ہے وہ پڑھی جاتی ہے یا جو جس طرح مناسب سمجھے اتنی حادث سنائے اور خطبہ پورا ہونے کے بعد پھر سب میتھ بلحاط جا ایجا فبول کرائے پہلے لڑکی والوں سے دریافت کرے کہ فلاں فلاں کی بیٹی نے بابا کالت فلان اور بہزور فلاں فلاں اتنے مہر کے ساتھ بنے کائے شریم امدیا فلاں فلاں کا بیٹا قبول کیا ہے جب وہاں سے ہاں آ جائے اجازت آ جائے تو لڑکے سے پوچھیں کہ فلاں فلاں کی بیٹی بے وکالت فلاں اور بہزور فلاں و فلاں اتنے مہر کے ساتھ بنکائے شلیم و مدیا آپ نے قبول کی جب وہ ہاں کر لے تو بس اب دعا کر لے گاؤ گے یہ درست اور صحیح طریقہ انارد نے لمانا تھا الگ سماوات ورج و جان یقیناً ہم پیش کر چکے تھے امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پابینائی احمد بس انکار کیا اس کے اٹھانے سے واشفقن میں نہا اور ڈر گئے اس سے شفیق شفقت اس میں روبانی کو کہتے ہیں جس میں ڈر بھی ہو جیسے استاد ڈرتا ہے کہ طالب چلا نہ جائے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچہ روٹ نہ جائے بادشاہ ڈرتا ہے کہ رعایا باغی نہ ہو جائے لیکن اللہ تعالی کی صفات میں شفیق نہیں ہے یہ کہنا کہ خدا شفیق ہے یا اس کی شفقت ہے بیکار کار اللہ ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے تو جس کتاب میں یا جس کلام میں آپ نے دیکھ کہ اللہ شفیق ہے یا یہ خدا کی شفقتیں سمجھ لو کہ عقائد میں کمزور آ لو بے خبر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شفیق نہیں ہے کیونکہ اللہ میں خوف اور ڈر نہیں اچھی طرح سمجھو وہ حمل حل انسان اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے ان نکالا زلومن جنگ لے بہت بڑا تالم جائے جب آسمان نے ازر کیا زمین نے عزر کیا پہاڑوں نے ازر کیا تو پدی کیا تو ہو کیا تیرا شوربا تو بھی باپ جاتے اس نے کہا نہیں, نہیں ہم ضرور کریں گے آئیے سر نیچے کر کے اوپر تمام مصیبت رکھ رکھی وہ امانت کیا چیز ہے تو کہتے استعداد قبول شرائے استعداد قبول شرائے ان ن نزلت من نہ سمائے پھر قلوب الرجال صحیح مسلم میں ہے بخاری ہی مل گئے روایت غریب المحل میں مل گئے ان تلا تھا لگ پھر جزری کھلو گر جان ہمارا طلباء عربی نہیں لکھ سکتا عربی آتی نہیں ان کو لکھے گئے اور ایک آدمی باہر گیا تھا اس نے عربی سیکھی تھی چھ سات مہینے دبئی شارجہ آلائن میں چندے کیے ذرا اپنے وطن آیا اور عیدگاہ میں تقریر کر رہا تھا یار مجھے موقع دے دوں گا بہت علوم ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائے تو اس نے کہا میں نے دبئی میں اور ابوظیبی میں اور شارجہ میں اور علی میں تقریریں کی آ رہا بھی اور میں نے ان کو کہا ان تحسل پاکستانہ بعد میں قربانی کا لفظ بھول گیا تو کہنے لگا بی اے, اے تو وہ میرا کوڑا ہٹک میں اے اے مشہور تھا ہلکو تھا اے ایجا کے تقریبوں لوگ ام پاکستان پڑھی لو قربانی ہو اگر چین قربانی اور تحسل پاکستان بی اے, اے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بہترین عربی سیکھو غیرت پیدا کرو اپنے اندر رواں دوا عربی لکھو جیسے اردو لکھتے ہو عربی لکھو آپ کو پتہ یہ بتائیے آرٹیفکشری جو بخاری کی شرح یہ انور شاہ صاحب کے درس کے دوران بولی چراغ نے لکھی طالب علم دورے شاہ صاحب کی اردو کو اسی وقت عربی کیا ہے بیس پچیس کے علاوہ کوئی خاص غلطی نہیں ایسا سری الخط ہے اور ایسا کاجر الکلام تھے عربی میں یا ایک اشکار ہے کہ انسان غریب نے اتنا بڑا بوجھ اٹھایا تو اس کو عزت یہ ملی کہ ظلومن جہور ہے <laughs> زلو ظالم سے مبارکہ ہے اور جہور جاہل کا مبادلہ ہے جواب یہ ہے کہ ظالم جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں انصاف اور علم کی صلاحیت ہو لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انسان مظاہرہ اکثر ظلم اور جہل کا کرتا ہے بہتر ہوگا کہ اردو دان طبقہ آرام تسلی سے کسی فرصت میں پاکستان کے سابق شیخ الاسلام دارن دیوبن کے مفسر محدث متقل حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کی تفسیر یہاں مطالعہ کرے بہت اچھا لکھا ہے حق ادا کی ہے اور یہ شعر بھی لکھا ہے کہ سب نے کی اور یہ کمکل جو تھا یہ پس گیا اور پھر کہتے آسماں بار امانت ن توانند کشید پورا فال بنا میں منی دیوان حضر علیز والمنافقات تاکہ سزا اللہ منافق مرد اور عورتوں کو والمشرکین مشرقات او مشرق مرد اور عورتوں کو ویتوب اللہ ولمومنی نولمومنات اور توبہ قبول فرمائے اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کی وقان اللہ غفور الرحیم انڈ عربل امانت اگر سماوات اس کے ومنل اشارات فلایات میں آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی بے موقم بے موقم ملک میں کوئی آدمی مر جائے تو وہ اس کی لاش کو امانت کے طور پر زمین میں رکھتے ہیں نہلا دوہلا کفنا کے رکھتے ہیں اور زمین کو کہتے ہیں آج ہی امانت نہ فی کے یہ ہماری امانت ہے آپ کے پاس سم یا اتون بعد سنت اسنت وہ یو خریجو کما ہوا سال دو سال بعد آ کے اس کو نکالتے ہیں اس کو اسی طرح تازہ دم پاتے جیسے رکھ آئے وہی امانت کے خیانت خیاانت نہ گئی زمین امانت میں خیالت نہیں کر فرماتے ہاضا ما توا کر لنا منل اخبار ہے یہ ہمیں متوازر پہنچائے اس کے باوجود ہم اس پر فتو نہیں دیں گے غالباً شاید فتح کی کسی کتاب میں ان کی نظر سے نہیں گزرا میں ایسی کوئی بات نہیں بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں لوگ نہیں چاہتے کہ مردہ دفنا ہے وہ رکھ لیتے امانت ترجم صاحب کتاب برابر ہو جائے اس کو روانہ کر رہے بہتر ہے کہ پہلے سے تابوت میں رکھیں اس کو بکسے میں رکھیں وہ مسائل جن پر عمل نہیں ہوا ہے ان میں یہ بھی ہے نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں مرے وہیں دفن ہو کہیں اور نہ لے جائے لیکن ہمیشہ اس کے خلاف ہوا ہے یوسف علیہ السلام جزیرے میں دفن ہوئے تھے جب موس علیہ السلام کو مصر پر قدرت ملی تو یوسف علیہ السلام کی تابوت لے کر کے آپ فلسطین لے آئے ہاں اور بہت سارے بزرگانی دین اور علما کے تابوت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں ان مسائل میں سے ہے کہ حق ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا کل بھی میں نے قدو سے پوچھا کہ یہ تم بھاوت سے ملنے جاتے ہو کیوں جاتے ہو تم نے آج ہی درس نہیں سنا تو کدو اینڈ کریلے نے کہا کہ اس طرح تو کوئی عمل نہیں کرتا تو میں نے کہا عمل نہ کرنے والے مجرم ہے شریعت مجرے ہے پاگل آپ عمل پیدا کریں اپنے اندر سورج افزا پوری ہو گئی ہے اور اصلاح معاشرہ میں جو دفات درکار تھے وہ بیانوں گئے صورت سبا اور بعد والی فاتر دونوں مکی اور یہ بیان قیامت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ علوم قرآن بظاہر چار ہے ایک اللہ تعالی کا خالق ہونا وہ الحمدللہ میں بیان ہوا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ رب العالمین میں بیان ہوا ہے تیسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آثار کا ہر جگہ ہونا یہ الرحمن الرحیم میں بیان ہوا ہے چوتھا قیامت کا برحق ہونا یہ مالک یوم الدین میں بیان ہوا ہے الحمدللہ خدا کی خالقیت کا بیان فاتحہ سے شروع ہو کر آخری مائدہ تک ہے رب العالمین کا بیان انعام سے شروع ہو کر آخر اسرا تک ہے الرحمن الرحیم کا بیان سور کہا سے شروع ہو کر آخر حذاب تک ہے اور وہ کل قیامت کا بیان سبا و فاتر سے آخر قرآن تک ہے چوتے مسئلے کے لگ رہے الحمد للہ تین پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ شکر کرم افغان سب بیماری اور موانی کے باوجود اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا درس آسان فرمایا بہت شکر و اور اس زمانے میں جتنے درس قرآن ان شاء اللہ اسالا تحدیش بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں علوم اور کمالات کے اقرب ترین درس اکثر تفسیر کا درس ہو اللہ کے فضل سے تھوڑے سے وقت میں چند جملوں میں تمام مختارات بیان ہوتی ہے اور دیوبندیہ کے ترجمانی کا درس تو اللہ تعالی کے فضل سے شاید کوئی دوسرا درس اسکر کا عشر اشیر بھی رہو واحد بھی نہیں ہو سکتا ہے عجیب بات ہے کہ مسئلہ خالفیت بھی الحمدللہ سے شروع ہے مسئلہ ربوبیت بھی الحمدللہ للہ سے مسئلہ شہنشاہیت بھی الحمدللہ سے اور قیامت بہت بڑی چیز ہے اس کے ابتداء میں دو سرتیں آ گئی سبا و فادر سفر جب دور کا ہو اور اہمیت زیادہ ہو تو آدمی ایک کی جگہ دو گاڑیاں لگا دیں حضرت عز کا فقی و حاض علم مولانا مفتی محمود کے انتقال کراچی میں ہوا تو جنرل ضیا نے پی ایف کے تیارے میں ان کی لاش ملتان اور وہاں سے ڈیراسمل خان لے جانا چاہا تو جنرل ضیا نے حکم دے دیا کہ مفتی صاحب کے اعزاز میں دو مزید جہاز ساتھ چلے گئے کیونکہ جنرل ضیا کو گیارہ سال کے عرصے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ مفتی محمود کیا چیز کراچی کے ہوم سیکرٹری نے مجھے ٹیلیفون پر بتایا کہ حضرت کا انتقال ہوا ہے اور ہم سب کو الرٹ کیا گیا ہے اور جنرل صاحب کے احکامات آئے کہ ایک جہاز جو خاص ہے اس میں حضرت کا ناچ رکھا جائے اور دو جہاز آگے پیچھے اعزاز میں اڑائے شب مہراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں جبریل اور براک کے علاوہ ستر ہزار ملائک چل رہے تھے دو طرفہ بلکہ سہیلی نے روز رنو میں لکھا ہے روایت نقل کی ہے کہ حرم کے گیٹ سے لے کے بیت المقدس کے گیٹ تک دو طرفہ فرشتے کھڑے ہیں اور درمیان میں آتے آ رہے ہیں ایسے بزرگ آتے ہیں نیا من کبھی مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو طالب علم دونوں طرف پڑے ہو جاتے ہیں ہمارے زمانے میں بنوری ٹاؤن میں چار آدمی بڑے احساس سے آئے امام کعبہ عبد الائب نے سب امام مدینہ عبد العزیز سال اور مصر کے جامع اظہر کے شیخ عبدالرحمن الرحمان بسار اور ان سے پہلے دبتور عبدالحلیم محمود لیکن دبتور عبدالحلیم محمود نے حضرت بنوری سے درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی استقبال نہ دیا جائے انارو ہیلا پے کی میں اپنے گھر آ رہا ہوں جیسے میں دکھوں گا آپ میرے استاد شیخ ہیں آپ گیٹ پر کھڑے رہیں گے یہ مجھے برداشت میں تو آپ کی عزت وہ دعائیں لے, لے آیا تو حضرت نے اعلان کیا کہ دکھتور ابد محمود آ رہا ہے اور واقعی حضرت فرماتے تھے مصر کے جامع ذر میں ابن حجر و بدر الدین عینی کے بعد دوسرے بڑے آلے لیکن اس نے کہا, کہا احضر دور الا بئی تھی او ہاں سوفا کیا ضرورت ہے میں تو اپنے گھر آ رہا ہوں میرا گھر ہے اسی طرح آرد مفتی صاحب کی اچانک بھی منفانے میں ہو گئے پتر ہی سے دھکا بات ایک جماعت کی فرشتوں کی جو چلو